لیکن محنت میں او ہو بوت ہوتا ہے بالکل ایک دیو ہوتا ہے جو قوم بھی اپنی جگہ چھوڑ لے اور دین کے لیے آگے بڑھے ان میں محنت کا مادہ بہت آتا ہے ورنہ ان کا وجود مٹ جائے اور میں خروج ممبئی کی ہی مہاجرن ہل اللہ و جو کوئی نکلے اپنے گھر سے ہجرت کر کے اللہ و رسول کے لیے سمئی ڈر کول موت پھر اس کو آن پائے موت فقت وقاج رو اللہ اس کا اجر پکا ہے اللہ کے ہاں وکان اللہ غفور الرحیم اور ہے اللہ بخشنے رحم والا عظرت دمرہ دعات کے ساتھ دمرہ ابن القیس مکہ مکرمہ میں ناتوان تھے جب یہ آیت نازل ہوئی تو بیٹوں کو کہا مجھے رات یہاں نہیں گزارنی ہے مجھے باہر نکالو بہت بیمار تھے کاللہ نے ظالم کہا اس شخص کو جو کفر کے لیے زمین نہ چھوڑے ہجرت نہ کرے بیٹوں نے ان کا پلنگ اٹھایا اور آگے لے گئے ابھی مکہ مکرمہ سے نکلے ہی تھے کہ راستے میں انتقال ہو گیا اور بیٹوں کو وسیعت کی تھی کہ واپس نہ لے جانا مدینے کی طرف لے جا کے دفنانا علماء تفسیر کہتے ہیں یہ آئے ان کے بارے میں نظر وا درپ تم پھر لڑ دے اور جب تم سفر کرنے لگو ملکوں میں پھلے سالے کم جناؤ نہیں ہے تم پر اعتراض ہم تک سرو بھی نہ کہ قصر کرو نماز میں جب آدمی مسافر ہو جائے مسافر اس وقت ہوتا ہے کہ سفر کم از کم تین مرحلے کا ہو ایک مرحلہ سولہ میل کا ہے انگریزی میل کے اعتبار سے اڑتالیس میل جو اپنے گاؤں بستی اور شہر سے باہر نکلے وہ مسافر ہوتا ہے اور ارادہ بھی سفر کا ہو اور صرف ارادے سے بھی نہیں ہوتا جب تک نکلے نہیں جب اس کا سفر شروع ہو جائے تو چار فرض دو ہو جائے گی سنتوں میں تاکید ختم ہو جائے گی سننے موقعہ غیر موقعہ ہو جائے گی کیونکہ وہ بنا سننے ترک سنن فلسفار آئی یہ بھی سنت طریقہ ہے کہ سفر میں سننا نہ پڑھا تو سرحد کے بعض لوگ اور افغانستان بلوچستان کے زدی وہ ضرور پڑھتے ہیں وہاں کے علماء کی یہ بہت بڑی کمی ہے کہ وہ سب کے سامنے کھڑے ہو کے سننا تو نفل پڑتے نامناسب بات بہت شرم کی بات ہے چار فردوں کی جگہ دو پڑھ کے آرام سے بیٹھو اور لوگوں کو کہو کہ یہ بھی شریعت کا حکم ہے مصنف عبدالرزاق میں صحابہ کا مقولہ ہے وہ مینا سنن تر کو سنن فی سفر میں سنت نہ پڑھنا بھی سنت طریقہ تو میں نے دوشہرہ میں جگہ نماز پڑھی ہم وہاں مہمان ہوئے ہم خود ساتھی جو یہی کہ گئے تھے وہ تھے اور بس ہم بیٹھ گئے تھے تو وہاں سے مجھے خط ملا کہ ایک عالم ہے شیخ الدیز ہے شیخ التفسیر ہے اور صرف دو رکعت فرق پڑھ کے بیٹھ جاتا ہے میں نے کہا دیکھو یہ پرانا گلا سڑا تین کے اندر یہ بھی بند ہے میں نے اس کو لکھا کہ جو پرانے گلے سڑے تین میں بند ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں وہ سفر میں بھی سنت لازم سمجھتے ہیں. سفر میں سنتوں کا لزوم ختم ہو چکا ہے اور درست اور با... صحیح بات ایسی جگہ میں یہ کہ سنتیں نہ پڑی جائیں تاکہ تجھ جیسے آدمی کو پتہ چل جائے کہ سفر میں سنت نہ پڑنے بھی سنت پری. صحیح مسلم میں ابن عمر سے شاگردوں نے کہا کہ اور نماز تو آپ نے کہا اگر اور ہوتا لا تمنا تو پھر وہ اثر اور زور انشار پڑھ لیتے زور اور اثر اور اشار جو ہم نے دو دو پڑھی ہے تو سنتوں کی حادت نہیں رہی تو اس طرح یاد رکھا کرو کہ جب آدمی مسافر ہو جائے اس شہر اور اس کے فنا و متعلقات سے دور ہو جائے تو چار فرض دو ہو جاتے ہیں چار فرض کا لفظ جب لے لو تو آگے عقل سے کام لو کہ بکیے سب کچھ اپنے حال پر ہے یعنی مغرب کے تین نقات وطروں کے تین نقات اور سنتوں میں اختیار ہے عام حالات میں پڑھنا بہتر ہے جہاں پر زدی انادی تین میں بند گلے سڑے لوگ رہتے ہو ان کے سامنے کہو کہ سنت سفر میں نہ پڑھنا سنت طریقہ ہے سو شہیدوں کا ثواب سواب ملنا سنت ہے یہ تو مقابلہ آپ کو کرنا پڑے گا باقی سفر پہ مسافر امامت کر سکتا ہے اس کے ذمہ جمہ نہیں ہے لیکن اگر جمعہ پڑھا لے تو ہو جائے گا منعقد ہو جائے گا امام کعبہ امام مدینہ دنیا بھر میں چوبے پڑھاتے ہیں اللہ عام حالات میں ہم ایک ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں ہم ایک مخلص کے ہاں مہمان ہیں ہماری مہربانی ہو رہی ہے کوئی تکلیف نہیں تو پھر فا نے باز کیے کہ قبلیہ پڑھیں بادیاں نہ پڑے قبلیہ زور سے پہلے چار رکھا یہ پڑھ لے اس میں اور زور میں فاصلہ ہوتا ہے لیکن کہتے ہیں کہ وادیاں نہ پڑے یعنی دو فرق پڑھ کر پھر آپ دو پڑھتے آئے آئے, آئے, آئے, آئے, آئے یہ بادیا ہے نا یہ رہنے دو تاکہ قصر سفر واضح ہو جائے اور اگر بادیاں بھی پڑھنا ہے بعد نہیں آتے ہو تکلیف زیادہ ہے تو کچھ فاصلہ رکھ لو بیچ میں یا جگہ بدل دو پھر پڑھ لو اب وہ جو باہر نہر قدیر میں یا طویل میں یا معرف سنن اور علاسون یا فتح و شدیے میں لکھا ہے کہ سفر میں سنت و نفر پڑھ سکتے ہیں وہ اس لیے لکھا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ لوگ نہیں تھے یہ زندگی نہ دی کہ ہر حال میں سفر میں سنت پڑھوا دے اگر ان بزرگوں کو یہ پتہ ہوتا تو وہ اس کو بالکل ناجائز نہیں لگے اور اس کی دلیل دوسری جگہ موجود ہے اور جب تم سفر کرنے لگے ملکوں میں پر نہیں ہے تم پر اعتراض چراس کے قصر کرو نماز میں روبائی نماز مراد ہے روبائی چار رکعت والی سور اثر ہے شاہ ف تم یکش نہ قبل اگر تم ڈرتے ہو کہ پریشان کر دیں گے تم کو کافر لو ان کافری نہ کاندھو نہ بے شک کافر تمہارے لیے دشمن واضح ہے ویزا کن تفیح جب آپ ان میں موجود ہے پاکم تل و مسلح آپ نماز پڑھائے پہلی بات تو یہ کہ نماز پڑھانا نبی کا منصب ہے دوسرا یہ کہ یہ منصب جس کو آتا ہے وہ سچ وارث پیغمبر کا ہے تیسرا یہ کہ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر جو معزز معذے ہیں ان میں ایک امامت ہے وہ جالمتقین جال امام اس لیے امام بخاری اور امام ابو مخلیف کہتے ہیں اہل العلم والفضل احب کو ملے ماں جو بڑے علماء ہیں وہ نماز پڑھایا تھا اللہ پیغمبر چونکہ علم میں بڑے تھے اس لیے وہ نماز پڑھا رہے تھے آپ پیغمبر کی نظر میں بڑے عالم ابو بکر سے دیپتے مرو ابا بکر فلیاں بخاری مسلم کہو ابو بکر کو لوگوں کی امامت کرے اب اللہ ہو اما الا ابو بکر اللہ اجازت نہیں دیتے کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی امام بنے اور ابو بکر صدیق کی نظر میں اس امت کا سب سے متقد انسان ابھرتے آپ کے بعد وہی مسلمانوں کے امام ہوئے وہی خلیف ہوں آہ. اب ذرا سا مولوی پر کھول لیتا ہے اور تھوڑا مشہور ہو جاتا ہے تو پہلا کام اس کا یہ ہے کہ امامت چھوڑ دیتا ہے کسی لونڈے لفنگے کو گڑا کر دے گا یہ لونڈے لفنگوں کا کام تھوڑا ہی یہ. یہ بزرگی اور عظمت کا منصب ہے اللہ اکبر سخت سے سخت امتحان ہر امین شریفین میں امامت کا ہے یاد رکھنا سب سے سخت امتحان چالیس کے قریب سوالات ہوتے اور سب کے سب پاس کرنے ہوتے ایک سوال میں رہ جانے سے پانچ سال تک یہ گاڑی مقرر ہوئی صرف انتالیس جوابات صحیح تھے ایک نہیں آ رہا نہیں بن سکتے یہاں تک انہیں کہتے کہ اس وقت بارش ہو رہی بادل آئے ہیں مگر میں کون سی آئے تھے پڑھو گے چلو سناؤ دراصل کیا تھا بس کیچے ہٹو ہمارے امام ہوتے ہیں امام کل گمام بس دبگزری اصول رتو نے یاد کری بگزری دبزری یہ اصول رتوں نے آنگا بانگا یاد کری بہو بہت پرسوں بھر رہے امام پورے پران میں ماہر ہو ہر جگہ سے پڑھنے کی طاقت رکھتا ہو اللہ اکبر اور جب آپ موجود ہوں ان میں تو آپ ان کو نماز پڑھائے اللہ اکبر علماء کہتے ہیں نبی کی موجودگی میں کوئی امام نہیں بن سکتا تھا ہم وقت سدھک پڑھا رہے تھے اور آپ آئے اللہ اکبر آپ نے کہا پڑھاتے رہو لیکن وہ پیچھے ہٹے بخاری میں نماز کے بعد کہا مان ابن ابی قحافہ کو حافہ ائسلیہ بیٹے دے رسول اللہ صلی و وسلم حق نہیں ہے ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کو کہ پیغمبر کی موجودگی میں نماز پڑھا ہے مسند ابھی آلہ میں ہے کہ نبی جب امتی کے پیچھے نماز پڑھ لے تو پھر نبی انتقال کر ہیں عبد الرحمان اب نوف کے پیچھے غلطی سے قبیلے میں آپ نے نماز پڑھی ہے عبد الرحمان کو پتہ نہیں چلا غریب نماز کے بعد دیکھا تو حضرت تشوی فرمائے بہت غمگین ہو گئے کئی دن تک سب نہیں اٹھا سکتے کہ یہ کیا ہوا لیکن صحابہ کرام سمجھ گئے کہ شاید حضرت کا سفر ہے قریب یہ حدیث مسند ابی اعلیٰ میں مل گئی ہے حضرت شاہ سے کہتے ہیں جب امت میں اتنے قابل لوگ بڑے لوگ آ جائیں کہ نبی کے ہوتے ہوئے امامت کرے تو پھر نبی کا منصب پورا ہو گیا آپ جا سکتے ہیں جب آپ موجود ہو تو آپ نماز پڑھائیں تو جو لوگ کہتے ہیں کہ آ گیا وہ تاج والا اور پھر وہ خود ہری پگڑی والا آ گیا ہوتا ہے تو آیت کے پیش نظر تو اس کی نماز باطل ہے ادا کن تفی جب آپ ہے پا کم تلاؤ مسلا تو آپ نماز پڑا پل تک تو آئے پس کھڑے رہے ایک جماعت ان میں آپ کے ساتھ ولی خطوص لیا تم لے خوف کا پہ در سجے توں جب سدھ کرے فلی کو مرا ہے قوم پیچھے چلے تو آئے فتون خرا لب و دوسری جماعت دنوں میں نماز نہیں پڑھی فلی وہ نماز پڑھے آپ کے ساتھ ولی خزو حضرہ پکڑے رکھے اپنا بچاؤ ہتھیار مجاہد کے لیے ہتھیار رکھ کے نماز پڑھنا مغرو ہے مجاہد کے لیے ہتھیار سمیت نماز پڑھنا ضروری ہے این نماز کے دوران گڑبڑ ہو سکتی ہے این نماز کے دوران تو نماز چھوڑے اور گڑبڑیشن کو ختم کرنے کے پیچھے پڑ جائے نمازیں جب قضا ہو پھر ادا ہو نگاہیں جب قضا ہو کب ادا ہو اس کو سلاتے خوف کہتے ہیں سولا خوفز کو کہتے ہیں کہ سب لوگ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنا چاہے تو آدھے لوگ امام کے ساتھ شریک ہو جائے آدھی نماز پڑھ لیں اٹھ کر کے میدان میں چلے جائیں اور جن لوگوں نے اب تک نہیں پڑھی اب وہ آ کے بکیا آدھی امام کے ساتھ پڑھیں وہ اپنی بات میں یا اپنی بات میں پوری کرے تو نماز بھی جماعت کے ساتھ ہو گئی اور جہاد کے لیے آنا جانا بھی معاف رکھا گیا ہے اس سے مسئلہ معلوم ہوا کہ نماز اور جہاد کا اگر تعرض ہوا تو نماز میں کمی بیشی کریے گی جہاد میں نہیں ہوگی کیونکہ نماز ایک فعل ہے ہمارا اپنا لیکن جہاد کا خمیازہ صرف ہم نہیں ہماری نسلیں بھی بکتے دیں گی و تلدین کو چاہتے ہیں کافر لوگ لو تک پھلو نہ ان اصلحتی و امتحتی کم کے غافل ہو جاؤ تیار اور سامان سے فی امیلو نہ لے کم حملہ کرے تم پر ایک ہی بار حملہ <تصفح> <تصفح> ولاج نہ ان کا نبی کم ازم ممترین نہیں ہے تم پر اگر ہو تم پر تکلیف بارش کی اوکن تم مرضا یا ہو بیمار انتد کہ رکھ لو ہتھیار وضو ہزر کم لے لو پھر بھی بچاؤ کا سامان ایک پستول جرمنی پہ پکڑا رکھو انل کا فرینہ زابر مہینہ بے شک اللہ نے تیار کیا کافروں کے لیے زابرس کن امام ابو یوسف کہتے تھے کہ ایسی نماز جس میں سب لوگ شریف ہوئے تو پیغمبر کی نماز ہے اور لوگ تو بعد میں اپنی اپنی جماعت کر سکتے ہیں لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے کیونکہ عبد الرحمان ابن اوف کے ساتھ عبد الرحمان ابن سمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صحابہ سن چورانوے میں کابل کے اندر فراط خوف پڑی ابو ابوداؤ سلا خوف اور سلاط سیر ابو ابو سیر دونوں میں ہیں رضو نا ماں عبد الرحمان بن صبر بے قابل فصول بنا صلاخو عبدالسمت ایک راوی ہے وہ کہتے ہیں رضونا ماں ابد الرحمان ابن صبر بکابل قابل بنا صلا الخوف فیضا ادوئی تم اسلح جس وقت تم نماز پڑھ چکے ہو فصقر اللہ فض یاد کرو اللہ کو قیامن کھڑے کھڑے وہ پودن بیٹھے بیٹھے والا جنوبکم اور کروٹ کے بل ہر حال میں اللہ اللہ کرو یا علماء نے اسے استدلال کیا ہے کہ اصل نماز تو کھڑے ہو کرے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر سر کے اشارے سے انند تم جب تم اطمینان سے ہوئے فاقی مسلا قَائِمْ قائم کرو نماز ان نسلا تکانت المنی کتابوں کو بے شک نماز مسلمانوں پر فرض ہے وقت کے اندر اس آیتِ قریبت سے بھی پتہ چلا کہ نمازوں کے اوقات ہیں پانچ نمازیں ہیں پانچ اوقات ہیں فجر صبح صادق سے شروع ہوتی ہے اور سورج نکلنے پر ختم ہوتی ہے یعنی وقت اس کا ختم ہو جاتا ہے اور زور زوال سے شروع ہوتی ہے امام اعظم کے نزدیک دو مسل تک زہر رہتا ہے اصل مثل سالس سے ہے سورج ڈوبنے تک اگر سورج ڈوبتے وقت بھی کوئی شخص نماز پڑھنے لگے بغیر راجے کے انہیں وقت کی نماز اصر یوم ہی تجھے صحیح ہے بلے ایک رکعت پڑی اور تین رکعت مغرب کی اذان کے بعد تب بھی اثر پڑی اس نے خزا کی ہاں قصدن اتنی دیر نہ کرے مغرب شروع ڈوبنے سے شروع ہوتا ہے اور سواد اللیل تک ہے اور عشاء سواد اللیل سے لے کر کے صبح سادک تک ہے البتہ قصدن انتصاف اللہل کا انتظار نہ کرے کیونکہ مالک کے نزدیک بادامند سفر لیل نماز نہیں عطا نہیں ہے جن اہم یہاں اوقات مشترک ہے وہ اشباہ بے رفظ روافذ کے نزدیک بھی زہر و رسل ایک ہے مغربی شائے۔ ایک ہے ہمیں بڑا تعجب ہے کہ مالک شافی احمد اس میں مبتلا ہو گئے ایک مرد میدان مرد مومن ابو نہ ہے آئے سب کے مقابلے میں اکیلے کھڑے ایک بات ان کی نہیں پانی نہ خارج من غیر میں غیر سویلین میں نہ خروج منی میں اور نہ اب مواقع میں سخت مضبوطی سے قائم دائیں میں لما کہتے اگر ابو حنیفہ نہ ہوتے تو اسلام مٹ چکا ہو کافی بتا اچھے بھلے چل رہے ہیں زور سے نیچے اترے شباب ہنا بلا سدار سب کر اور اس دفعہ عمرے کے سفر میں تماشا ہوا ہم اثر کے لیے اترے اثر پڑ رہے تھے ایک ارب بیٹھے بیٹھے اثرات میں نے پوچھا کیوں کا ایک آدمی نیا مجھے نماز پڑھائی مغرب کی پڑھائی کہ میں نے کہا سات سلا سرکار کاضی مغربت شخص ماضا بتانا کہ نہیب حساک کا میرے کہا سورج کڑا ہے کہ کھڑا نہ ہے نہ سفر نہیں سو شرم تم کو مگر نہیں آتی ہمارے تعلیم الاسلام حضورال بھی اس کا مذاق اڑا ہے آر پپل نہ سکھان دیکھ بڑا بیٹھنا تو شیخ تماشا ہوش ہوا یہ سڑی موسکو نما پسند کروا دل نہ چاہتے کہ محیش فلاف فلاں نہ صاف لاہور لا قید اللہ ہمارے بھائی وموحد ہیں لیکن کمزوری بہت زیادہ ہے بہت زیادہ کمزوری آپ نماز میں کھڑے ہیں نا آپ کے پاس آ جائے گا پہلے نیت مان جائے گا کم سن لے آئے کتنی لگاتے ہوں گے آپ جواب نہیں دیں گے تو پھر خود ہی کہیں گے ہنفی ہوں ماشاء اللہ لے تک اللہ فی سک <laughs> وہ ہمارے علاوہ سب بات چیت کر رہے اور ہرن میں لیٹے رہتے ہیں لیٹے رہتے ہڑ گڑ ہوڑ پتہ نہیں کب سے سو رہے ہیں اچانک جماعت کھڑی ہو گئی بس یہ شروع ہو گیا ابھی تک کون بھول رہے اور سب نہ بھولتے نا دو گھنٹے تین گھنٹے سے سو رہا ہے اور حرم میں طرح لمبا سونا بھی ٹھیک نہیں ہے لیکن وہ کرتے ہیں یعنی یہ ان لوگوں کا کوئی عقید نہیں ہے کمزور لوگ جو وہاں جا کے ٹھیلتے ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں برحال ہمارے یہاں ہم مواقع محفوظ ہے اور ہر نماز وقت کے اندر ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ زور میں کوئی اثر پڑے یا کسدن موخر کر کے زہر اثر میں پڑے زہر زہر میں لیکن آخری وقت میں اور اثر اثر میں مگر ابتدائی میں ایسا ہو سکتا ان نسلا کا کانا قلل مومنی کتاب بے شک نماز ہے مسلمانوں پر فرض وقت کے اندر ولاغائسط نہ کرنا کفار کی تلاش میں یعنی ان کے ساتھ جہاد کرنے میں ان تکون ہو اگر تم دکھے ہو فن نہ ہو یہ الب اون کما تو المون الم سے الم الم تکلیف در پسو بھی دکھے ہیں جیسے تم دکھتے ہو پارجن میں نلاہ مالا ارجن اللہ سے وہ جو نہیں رکھتے اے لائن محکمت والا انا انزلنا ان کل کتاب بالحق بے شک ہم نے اتارا آپ پر قرآن بر حق لتاخب بے نا تاکہ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان بیمار کلّہ ان حلوم سے جو سکھائے آپ کو اللہ نے ولا تق الخا عدیت اور مت بنے خیالت گروہ کا خیالت گروہ کی طرف سے مقدم لڑنے والا یہ عجیب بات نہیں ہے ایک مسلمان کے گھر میں ریفاہ نام ہے اس کا ایک شخص نے نقب لگایا اور اس کا نام بشیر تھا اور تومک کہلاتا تھا ابن ابیرک قبیلے کا رہنے والا تھا بنو ابیرک قبیلہ تھا اس کا ایک آدمی تک توما بشیر نام کا وہاں سے آٹے کی بوری اور کچھ ہتھیار کالا چلتے چلتے اس کو اندازہ ہو گیا کہ بوری میں سورا ہے اس سے آٹا گر رہا ہے تو جن کی چوری ہوئی ہے ان کو وہاں تک پہنچنا آسان ہو جائے گا تو ایک یہودی تھا زید ابنی یا اس کے گھر میں رکھوایا ہے ہماری امانت ہے آپ کے پاس جس کے گھر میں نقب لگا تھا وہ چوری ہوئی تھی اس نے تلاش کیا تو یہود کے گھر وہ آٹا ہوا ہتھیار ملا لیکن اس نے کہا کہ میرے پاس تو بشیر نے توما نے رکھا ہے اب توما اور بشیر اور ان کے لوگوں نے قسم ٹھانی کہ ہم اپنے آدمی کو چور نہیں بننے دیں گے اور یہودی پر دباؤ بڑھائیں گے چونکہ ظاہر ہے حال اس طرح کا کہ بوری اور ہتھیار واقعی یہودی کے گھر نکلا تھا رسولی اکرم صلی اللہ علام نے یہودی کے ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ کیا چونکہ آپ عالم الغیب نہیں تھے یہ آیات قرآن کے نازل ہوئی اور آپ کو کہا کہ یہ جو بشیر ہے اور توما ہے بنو بیارت کا آدمی یہ منافق ہے اور اس نے دوکہ بازی کی ہے اور اس یہودی کو خام خاں مبتلا کرایا اور آپ ایسے فیصلے نہ کریں آپ کو تو ہم نے بہت بڑی کتاب دی ہے لہذا آپ معافی مانگے ولا تک قسمہ اور آپ مت بنے خیالت کی طرف سے جگڑنے والا وسطر اللہ اللہ سے معافی مانگے ان اللہ کان نا غفور الرحیمہ بے شک اللہ پکچنے والا میروبان ولا تجادل دل ان جی نے اختارون خس لڑے ان کی طرف سے جو خیانت کرتے خود ان لا حکمن کا نا خوان اللہ بے شک اللہ پسند نہیں کرتے کسی بھی خیانت گر گناہ کو یہ من الناس یہ چپتے ہیں لوگوں سے بلا اس من اللہ نہیں چپ سکتے اللہ سے وہ ہو ماہ وہ ان کے ساتھ ہے بھائی یہ تو جب یہ مشورے کر رہے تھے مالا یار من القول نا پسندیدہ مشورے پوری رات بینو بیرک نے یہ زور لگایا کہ کل دربار نبوت میں پیش ہوں گے اور اپنے آدمی کو ہر حال میں بچائے کچھ بھی ہو اللہ نے فرمایا یہ ساری رات نا پسندیدہ میٹھے کے کرتے وکان اللہ ہو بیمایا بلو نمویتا اور ہے اللہ تعالی جو یہ عمل کرتے گھیرے ہوئے ہاں ان تم ہاؤ ہاں تم بری لوگ ہو جا دل حیات دنیا کہ لڑ رہے ہو منافقوں سے دنیا میں ہمل اللہ عن ہو یومل قیام کون لڑے گا اللہ کے حضور ان کی طرف سے قیامت کے دن امون والے ہم یا کون ان کا ذمہ دار ہوگا قیامت کے دن کا کروں گی وہاں تو سچ کام آئے عمل جو عمل کرے گناہ کا یا زیادتی کرے خود سم میں اللہ پھر معافی مانگے اللہ سے یہ جد اللہ غفور الرحیم پائے گا اللہ کو بخشنے والا رحم والا وہ اکسب عسمن جو کوئی کمائے گناہ فہم نما عَلَى بو اللہ نفسی بس وہ کمائے گا اپنے خلاف وکان اللہ علیمن حکیمہ اور ہے اللہ علم و حکمت والا وہ جو کوئی کمائے او جو کوئی کمائے غلطی او عسمن یا گناہ سمر میں بھی بری پھر پھینک وہ ایک پاک کی طرف فقملہ بہتانا ہوا ہے سبموبینا پس تحقیق اٹھایا اس نے بہتان اور واضح گنا ظاہر بازے ایک پاک انسان پر عیب رکھنا بہت بڑا جرم سبحان کہا جاب بہتانازی بھائی صحابہ برگ میں اروافظ نے جو تہمتیں گڑی ہے فقدہ کمل ابوختہ نم و اسمم مبینہ محدفین پر پرویز نے بنکری حدیث نے جو تہمتیں باندھ دی ہے فقد کمل ابوختہ نم و اسمم بوبینہ آئیم اشقا و اشتہاد پر ظاہریہ نے اور زمانے حال کے غیر مقلدوں نے جو نازیبا اور ناروا حملے کیے فقد کمل ابو کا نوز <مُبِينَة> بمین علمائے دیوبند پر مبتدین نے جو الزامات لگائے صرف اس لیے کہ علمائے دیوبند ان کے عقیدے کی غلطی اور عمل کی بدت پکڑتے تھے اور ان کی قبر پرستی اور میلے ٹیلے اور او وغیرہ کیا رد کرتے تھے تو اس پاداش میں ان پر کیا کیا حملے ہوئے پکا دہ تمل ابوتا نو اسموبین میرے پاس ایک ودیتی عالم آیا اور مجھ سے بات چیت کرنے لگا بڑے اچھے موڈ میں اور خوشگوار ماحول ہوئے تو مجھ سے کہا کہ ہمارا اور آپ کا اختلاف کیا ہے میں نے کہا جھوٹ اور سچ کا اختلاف ہے کہنے لگے جھوٹا کون ہے میں نے کہا تم لوگ اور سچا کون ہے میرے کا الحمد للہ اللہ سے اخیر ہم لوگ میں نے کہا پہلے اجمالی بات کرتے آپ کہتے ہیں کہ ہم درود نہیں پڑتی جھوٹ بولتے ہیں یا نہیں ہماری کون سی نماز ہے جو بغیر درود شریف کے ہیں اور وہ کون سا امبتی ہے جو پیغمبر کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتا اصل میں تم نے ایک چیز بنائی ہے درود کے نام پر اس کو ہم نے درود میں منظور نہیں کیا تو آپ اس الزام کو اس طرح لگاتے ہیں فقط من بہت نو وائز میں وہ بھی پھر میں نے پوچھا کہ آپ کہتے ہیں کہ بزرگان جی مرنے کے بعد مدد کرتے ہیں تو اب تک تو مسئلہ یہ تھا کہ بڑے سے بڑے بزرگ کو زندہ آدمی ثواب دے گا حضرت عمر جب عمرے کے لیے جا رہے تھے نبی نے کہا میرے لیے بھی دعا کر وہ ایسے کرمی کے لیے کہلوایا میری امر کے لیے دعا کریں تو عجیب بات ہے کہ پیغمبر تو کہتے کہ آپ دعائیں کریں اور یہاں تک کہ نبی پر جو درود بھیجا جاتا ہے یہ بھی دعا ہے حرف درجات کے لیے لیکن یہ کبھی بھی کسی نے نہیں کہا کہ قبر والا ہماری مدد کرے خود قرآن میں رب بنق فرل ولی اخوار سبکون بلیمان جو لوگ گزرے ہیں یا اللہ ہمارے نیکیوں میں سے انہیں ملے یہ کبھی بھی نہیں کہا کہ ان کی چیزیں ہمیں ملیں یا وہ ہمیں کچھ دے تو میں نے کہا اس سے بڑھ کر جھوٹ اور کیا ہوگا جو تم نے عقیدے اختیار کیا کہنا لگا میں نے سنا تھا کہ بہت سخت ہے یہ وہ میں نے کہا اس میں سختی کی کیا بات ہے ہمارے نبی تمام نبیوں کے اخیر میں آئے ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر آپ سے پہلے ہوئے صرف ایک آسمانوں میں زند عنسا مسیح باقی سب ہوتے ہیں آپ نے بدر عہد خندق کا حذاب دے تبو کس موقع پر اے زندہ انسا میری مدد کر اے موسا جس نے مہراج میں نمازیں کم کرائی پہنچ اے داود اور سلیمان جن اور دیو کے بادشاہوں ہمیں چھوڑاؤ ایسا میں نے کہا کبھی ہوا ہے ایسی کوئی تعلیم دی آپ نے تو آپ کا سارا کا برف کا خانہ ساز کوئی حقیقت نہیں نظریہ سچ اور جھوٹ کا اتفاق ہے اہل سنت و مسلک دیوبند کے حضرات اول و آخر صدق پر قائم اصل مذہب کی بنیادوں پر قائم اصول و فروخ بہترین طریقے سے نبھا رہے دوسرے لوگ اپنے نظریات کو ذرا آئینے میں چیک کر اللہ فقد حتمنا بوتانم وسمم مدینہ اور دیکھو وہ کہتے ہیں گیا تاج والا پیغمبر آتے ہیں بزرگ لوگ نیک مجلسوں میں آتے ہیں اور پیغمبر کہتے ہیں خدا نے فرشتے مقرر کیے وہ ہمیں سلام پہنچاتے ہیں امت تو ایک آدمی کہتے ہیں کہ فرشتے لے کے جاتے یہ پیغمبر کا کہنا ہے اس کو وہ نامنظور کروائے اس کے مقابلے میں اپنا خود ساختہ نظریہ رکھتا ہے پکا دیہ تمہارا بخت نہ ہوا اسموبین و نضل اللہ علیہ و رحمت اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا آپ پر اور رحمت اس کی لحمت تواہ فتح دن یقیناً ارادہ کر چکا تھا ایک جماعت ان میں ع دلو کا کہ آپ کو براہ راست سے ہٹائے مما دلو علسح اور یہ نہیں بہکا سکتے ہیں مگر اپنے آپ کو مما دل کملشعی اور یہ نہیں بگاڑ سکتے آپ کا کچھ بھی تسلی ہے وہ انضر اللہ علیہ کل اور اتارا اللہ نے آپ پر قرآن و سمت و علم کمالم تکنتا علم اور سکھایا کو وہ جو آپ نہیں جانتے تھے وکان فضل اللہ علیہ کا اللہ کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے اللہ فرمایا کو قرآن و سنت دیا ہے تو سب سے بڑا فضل اللہ کا کیا ہے قرآن کا علم سنت کا علم تو سب سے بڑا فضل اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے کہ صبح سے شام تک اللہ کے گھر میں روزے کی حالت میں بابو ز قرآن کے سامنے کب لوخ مسجد میں بیٹھ کر قرآن شریف سن رہے اور ان کے الو میں علیہ ان سے مستریر ہو رہا ہے وہ فضل اللہ علیہ کا عظیم لا خیر فی کثیر میں کوئی خیر نہیں ہے ان کے ساتھ زیادہ سرگوشیوں میں اللہ من میں صدقاتے مگر جو کوئی کہہ دے خیر خیرات کرنے کا باز لو نہیں سمجھتے کہتے ہیں یار جب بھی ہم ان لوگوں سے ملتے ہیں یہ ہمیں خیر خیرات بتاتے خیر خیرات اس لیے بتاتے تاکہ آپ وقت پر سب کا کریں آپ کا بیٹا نہ مرے آپ وقت پر زکات نکالیں تاکہ آپ کا مال محفوظ رہے یاد رکھنا کسی کو یہ کہنا کہ نماز پڑھو جماعت کے ساتھ اس سے زیادہ ضروری ہے کہ مال خرچ کر لو سہی لوگوں کو دو اللہ ان کے ساتھ میٹنگیں کرنے میں کیا فائدہ ہے یہ کون ہے ان کی کیا حقیقت ہے سوائے اس کے کہ ایک میٹنگ ایسی ہو کہ وہ کہے کہ بھائی توالوں کی بھرپور دعوت ہے اور ہر تفصیل پڑنے والے کے ہاتھ میں ایک ایک مرغ رات کو دیں گے سمجھ تو یہ خیر کی بات ہوئی ان کو کپڑے جوڑے دے دے ان کو کتابیں خرید کے دے جو مناسب حال ہو ان کے جاتے وقت ان کی رخصتی کے لیے کرائے ہوتے ہیں سفر کے اخراجات دیے جاتے ہیں اگر سیٹ لوگوں میں یہ نہیں ہے تو سیٹ ہمیں کیا میراج لے کے جائیں گے اور ہمیں وہ کیا کریں گے ان کی وجہ سے تو ہمیں رکاوٹ ہوگی الا نے ہمارا مسا تو لوگوں کو یہ تلقین کرنا کہ نیک جگہوں میں خرچ کر لیں ضروری بات ہے بہت او معروف یا اس کو سنت کی تعلیم دے پنجیر مورانا صاحب کہتے کہ معروف قرآن میں سنت کے معنی میں او منکر بدت کے معنی ہے اب اسلحم بے ننڈاس یا اصلاح ہو لوگوں کے درمیان اسلح کا طریقہ یہ ہے کہ ایک بدکی کو آپ سمجھائیں اور بدت سے توبہ کرے ایک رسوم پرس کو رسوم سے چھوڑوا دیں یہ اصلاح ہے وہ عام باتوں کی اسلام وہ اتنا بڑا مانا نہیں رکھتا اصل اصلاح تو دین کے کاموں کی ہے وہ می فالز ہفتے کا اللہ جو کوئی یہ کرے گا ڈھونڈتے ہوئے اللہ کی رضا عجر عجر ان قریب دے دیں گے اس کو ہم بہت بڑا اچھا وہ میں ہی اوشا کے چل رسولا بمباد ہوتا اور جو کوئی مخالفت کرے پیغمبر کی بعد اس کے کہ واضح ہو چکے اس کو ہدایت ویت تبھی غیر سبھی اور چلے وہ مسلمانوں کے راستے کے علاوہ نولی ماتول موڑ دیں گے جہاں نسلی ہی جلنم ڈال لیں گے دو زخمیں وہ سات مسیرہ ناکار آباد گشتے کہتے ہیں کہ امام شاخی سے کہا گیا تھا کہ قرآن کریم میں اجماع امت کی کوئی دلیل ہے کہ امت کے علماء کسی چیز پر جمع ہو جائیں تو وہ شریعت کا حکم ہوگا جیسے اس وقت پاکستان کے علماء متفق ہیں کہ کہیں بھی اسلامی بے انکاری نہیں ہے اور جسے اسلامی کہا جاتا ہے وہ خدا مکر فریب سازش ہے اور اس فریق سے پھر لغزش واقع ہوئی ہے مجھے ایک آدمی نے لکھا کہ اس پر اجماع کب ہے میں نے کہا اجماع پھر ہوا کب ہے اجماع ہوا کب ہے جب بھی اجماع ہوگا تم اعتبار اکثریت کا ہوتا ہے وہ ان کے استاد ہیں مولانا سلیم اللہ خان وہ صدر الوفاق ہے اور پورا وفاق ان کے انڈر میں اور زیر اشراف ہے تمام اولین و آخری متفق ہیں کہ جو تحریر حضرت کی نگرانی میں لکھی گئی جس میں نام نہاد اسلامی بینکاری کا انکار کیا گیا وہ درست اور صحیح ہے درست اور صحیح تو بس اتنا اجماع کافی ہے کہ پاکستان کے اسی علماء مفتان اب وہ گھوم پھر کے لوگوں سے دستخط لے رہے اور اپنے دارالستان کی ایک تحریر پر پانچ مہرے لگائی یہ واقعی اسی کو جواب الاجماع کہتے ہیں تو امام بام سے جو پوچھا گیا اجماع کی دلیل وہ کئی دن تک گرو میں پرانے شریف میں غور کرتے رہے اور پھر تشریف لائے اور یہی آیت پڑی جو پیغمبر کے مقابلے میں چلے جبکہ ہدایت واضح ہے کہ پیغمبر کا مقابلہ حرام ہے اور وہ اختیار کرے ایسے راستے کو جو مسلمانوں کا نہیں ہے ہم اس کو موڑ دیں گے جب مڑا ڈال دیں گے جہنم میں تمام علماء نے اس وقت تسلیم کیا یہی اجماع کی دلیل ہے ان اللہ لائب فروشر کبھی بے شک اللہ معاف نہیں کرتے کہ شر کو اس کے ساتھ وہ یکسرما دون نظارے کرے بھائی اچھا اور معاف فرماتے اس کے علاوہ جس کے لیے چاہے ہر گناہ قابل معافی ہے صرف معاف نہیں ہو سکتا اس پر اشکال ہے کہ حقوق وباغ تو معاف نہیں ہوں گے حقوق و بات اس طرح معاف ہوں گے کہ اللہ ان بندوں کو کچھ نعمتیں دے دیں گے اور پھر فرمائیں گے کہ اس کے بندے میں آپ میرے اس بندے کو معاف کر دیں لیکن کسی شرک کرنے والے کو ایسا نہیں ہوگا چنانسی مبتدین نے کہنے شروع کیا کہ شرک ہو ہی نہیں سکتا ہے شرک ایسا نہیں ہو سکتا ہے تم جو تتا کی نگری میں سر لگاتے ہو شرک نہیں ہے تمہارے بڑے علماء نے خود لکھا ہے مولوی نیم الدین مراد آبادی نے تفسیر خزائن میں لکھا ہے کہ جو مومن غیر اللہ کا سد کرے وہ مرتد مرتادوں کافر ہو جائے وہ جو حضرت نے فرمایا لا خاف ان انتشری مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم شرک کر لو گے ولا کن خاف و فتنا او کما کال رول بخاری مجھے ڈر یہ ہے کہ دنیا تمہیں بہت مل جائے گی اور اسی کی محبت میں کھو جاؤ گے تو یہ خطاب آپ نے صحابہ کو کیا ہے اور صحابہ سے شرک نہیں ہوا ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ دنیا کا پھیل جانا اور ان کا خطرہ ہونا یہ صحابہ نے بہت محسوس کیا بات کہ امت پر تو دنیا پھیل گئی ہے لیکن امت کا وہ حال نہیں ہے جو صحابہ کا ہے دونوں ہندو نہیں ان اللہ لا پھر وہ ایوشر کبھی بے شک اللہ معاف نہیں کر دے کہ شر کو اس کے ساتھ شراف نہیں ہوئی اکثر ہو اور معاف فرماتے اس کے علاوہ جس کے لیے چاہے وہ میو شریک اور جو کوئی شرک کرے اللہ کے ساتھ سپت دلہ دلہ لمبائی وہ بٹکے گا بٹکاوے دور کے بے یہ دونوں ہندو نہیں ہی یہ نہیں پکارتے اللہ کے سوا مگر عورتوں کو یہ آئے کریمہ بہت عجیب ہے انع انسا کی جمع ہے انسا عورت کو کہتے ہیں اور امب المین کے نسخے میں ہے ایون من ہی اللہ اوسانہ انعص کا ترجمہ امب المین نے کیا اوثان سے تو میں بڑا پریشان تھا کہ آیت کریمہ میں تو ایناسا ہے اور بی بی صاحب اکیتی کیا اوسان ہے تو سورت نجم کی آیت پر نظر چلی گئی اور سورت شافات کے اخیر میں فص افتی الرب گل بنا تو الحم البن ام خلق دل بلائے کا تو ایناسای دور ان کے بدھ جتنے تھے سب عورتوں کی یاد میں تھے عورتوں کی یاد بعض مفسرین نے شارٹ کٹ مارا ہے اور انہوں نے کہا ہے اے افواسہ تب قرآن کو دیکھتے تو یہ سمجھ آیا تو مجھے دیکھتے ہیں تو میرے چہرے میں کیا کمال ہے قرآن شریف کو دیکھنا چاہیے میں قرآن پڑھا رہا ہوں تو آپ کو علم پکڑے گا اور چمٹے گا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اناس عورتوں کو کہتے ہیں اور عورتیں کمزور ہیں جیسے مردے بے جان ہے لیکن جو تو پہلے کی ہے وہ تکڑی ہے وہی یہ دو نہ اللہ شیتان مریدا نہیں پکارتے یہ مگر شیطان سرکش کو مردہ نہ مانا سرکشی کرنا مری لانا اللہ لانا تو شیطان پر وہ کہنے لگا لاد تخیبات نصیب مفروا میں بناؤں گا اپنے لیے تیرے بندوں میں سے اچھا خاصا سائز تھا ان کو بٹکاؤں گا و لن ہوں خواہشات دلاؤں گا ولا, دلا گا. ولا ان کو کہوں گا ارے بت کنڈا دان دام کاٹ دیں گے کان جانوروں کے جانور کے کان کاٹنا یہ شیطان کے خوش کرنے کا کام ہے انسانوں کے کان چیدے ہوتے ہیں اور اس میں مور کی ڈلی ہوتی ہے کیوں بھائی کہتے ہیں یہ لاڈلا بچہ پیدا ہوا ہے لاڈلا بچہ خدا نے دیا ہے تو خدا کی نافرمانی سے شکریہ ادا کر رہا ہے شرم تم کو مگر نہیں ایمان سے کہو انصاف سے کہو کہ جانور گائے اونٹ اس کے کان چیتنا یہ منائے تو داڑھی کاٹنا کہاں جائے تھے کچھ تو سوچو نہیں آئے آئے تو قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں ہمارے جاہلیت میں جانوروں کے کان کاٹ دے دے دے اور کہتے تھے جنگل کے اندر جب یہ چرتے ہیں تو جنات کا بادشاہ خوش ہوتا ہے خوش نہیں ہوگا جو اس کی بات مان لی گئی اور وہ پھر اس گائے اون کا خیال رکھے ولام اور میں ضرور ان کو کہوں گا فلح ر ان خلخ اللہ بس بدل دیں گے اللہ کی خلقت کو لڑکا ہے لڑکیوں کی طرح کپڑا پہنا ہوا ہے آ? لڑکی ہے اونچی لفٹی پہنی ہوئی ہے لڑکے نے پانچ تخڑوں سے نیچے کیا اور لڑکی نے گھٹنے تک چڑھائے ہوئے ہے اللہ کی ہلکت کو بدل رہا ہے می تخل شیتان ولی اور جو کوئی بنائے شیطان کو اپنا مددگار اللہ کے سوا فقد خسرا خسرا نہ مبینہ بس تحقیق نقصان ہوگا اس کا نقصان واضح آیا یہ دو شیطان ان کے ساتھ وعدے کرتا ہے وہ جو من ہے اور ان کو خواہشات دلاتے کہ ایسا ہو جائے گا وہ میادوں شیتان و اللہ غرورہ اور نئی آواد ان سے شیطان کا مگر میرا دھوکے کے بلا ہے کم یہ لوگ جن کا ٹھکانہ دو ہے مرا ہے جدو رانہ نہیں پائیں گے ان سے خلاصی چھٹکارا سہیس بچنا مہیس بچنے کی جگہ پناہ والذین نام من مینس اور وہ لوگ جو ایمان مان اور عمل کیے دیکھ سندخلہم دکھ ہوں جنت داخل کر دیں گے ان کو جنتوں میں تجریبن تفصیل انہار کی جاری ہوگی اس کے نیچے نہریں خالدی رفیاں بدا میں شوس میں رہیں گے وعد اللہ حق کا وعد اللہ کا پکا ہے ومن اصدق من اسلام قلعہ کون سچا ہے اللہ سے باتوں میں لے سب امانی یہ ولا بلا امانی یہ حل کتاب کوئی چیز نہیں تمہاری خواہشات نہ خواہشات کتابی ہوگی میں وہ ہو یہ خواہشات تھی کہ بس ہم بچے بچائے میاں عمل سو یوز بھی جو کوئی عمل کرے گا گنا کا سزا پائے گا ولا یا جد رہے نہیں پائے گا اپنے لیے اللہ کے سوا نہ دوست نہ مددگار وہ می عمل میں نہ سوال ہاتھ بند جو کوئی عمل کرے نیٹیوں میں سے مرد یا عورت کیوں سورت ان ہے وہ امو من اور وہ یہ لوگ جنت جائیں گے وہ نہ کیڑا اور ان کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا گھٹلی برابر گھٹلی برابر یہ حاصل کرنے والے بہت افسل الدین اسلم وجا کون بہتر ہے دین میں اس سے جو سپورٹ کرے اپنے آپ کو اللہ کے وہو محسن اور ہوگی اصلی تو ہی بھی مخلص و تبا ملت ابراہیم حلیفہ اور اتباع کرنے لگا ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی جو یکسو تھے اللہ, اللہ و تخ اللہ ابراہیم بنایا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دوست اور حدیث شریف میں ہے اتخل اللہ ابراہیم خلیلا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس لیے خلیل بنایا لے تعام کھانا بہت کھیلاتے تھے وہ ارشا اے ہے سلام بہت پھیلاتے تھے وہ کہاں بھی ہی بلے اور رات بر عبادت کرتے تھے جبکہ لوگ سو رہے ہوتے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو وحی کی کہ میں نے آپ کو خلیل بنایا کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ دے آپ کو کوئی نہ دے آپ لوگوں کو دینے سے خوش ہوتے ہیں کچھ مانتے نہیں ہیں کہتے <تصفيق> <تصفيق> خلیل کے معنی ہیں سب دہاجات جو مانگا ملا اور ابراہیم اور حبیب کے معنی ہیں بن مانگے دیا جانے والا بن مانگے ولی اللہ ما فما تھی وہ محاف ال اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے وہ کان اللہ عبل شہی اور اللہ ہر چیز کو کہرے ہوئے وہ کفنسا یہ فتویٰ مانتے ہیں آپ سے عورتوں کے بارے میں فتوا الحکم الموسوخ آدھا فتویٰ یعنی حکمن حکم بارہ دن بالقوا پھر ذکے والا ساتھ الفتوا ہوحکم شرعی شریعت کے حکم کو فتوی کہتے ہیں مفتیوں کو بہت احتیاط کرنا چاہیے پہلا مفتی اللہ رب العالمین خل اللہ یفتی کو اللہ تمہیں فتو دیتے ہیں عورتوں کے بارے میں کہ یہ وارث ہے وہ مایوس لہ کمفل کتاب اور وہ جو پڑھ جاتے ہیں تم پر قرآن میں فیتا منسا یتیم عورتوں کے بارے میں اللہ تھی ہو یتیم عورتیں لاتو تو نہ ہننا ماں کتبلا کہ تم نہیں دینا چاہتے ہو ان کو فرض مار وہ تر ببو تم چاہتے ہو تو ان سے نکاح کرو ول مستف نہ مل بلدال اور ناتوان بچے وان تبو مول لیتا ماں بالقست یعنی اللہ تمہیں عورتوں کے بارے میں فتو دے رہے اور بے بس اور کمزور بچوں کے بارے میں تو ان کے ساتھ بھی انصاف کرو اور یہ کہ قائم رہو یتیموں کے لیے انصاف کے ساتھ وہ ماتف علومن خیرن اور جو تم کرو گے بھلا فعم اللہ حقا نبی علیما بس بے اللہ اس کے جاننے والے وہ نمرات ان خافت میں بالحان اراضہ اگر کوئی عورت ڈرتی ہے خاون سے کہ بے روخی کرتا ہے یا توجہ نہیں کرتا عورت غریب اسی میں پریشان ہوتی ہے کہ آئے میرا خاون مجھے چاندتا نہیں اصل میں عورت کے تو تمام اطراف بند ہو کر ایک خاون دھوتا ہے اور خاون کے دسوں اطراف ہوتے ہیں وہی زمن شمد چاد ارا تمڑ شدہ چاد افارا اس لیے حدیث میں ہے کہ عورت کے ساتھ جھوٹ بولنا بھی جائے گے اتنی بڑی پیاری ہے اتنی بڑی اچھی ہے میری محبوبہ ہے حالانکہ اس کو پتا کہ کچھ بھی نہیں لیکن اس کو تو کہے کہ تو کچھ بھی نہیں ہے تو بترنگ ہے بت ہے تو اس کی زندگی اجیورن ہو جائے گی غم سے مر بھی جائے گی نہیں آپ کہے کہ اللہ نے آپ کا اور ہمارا گھر بنایا ہے میں آپ کا ہوں آپ میری ہے اب جو زندگی عزت فت کے ساتھ گزرے گی اور میں آپ کو نا حق تکلیف نہیں دوں گا یہ اچھی باتیں ہیں حیوان کو بھی تکلیف نہ دے انسان کو کیوں دیتے اور اگر کوئی عورت ڈرتی ہے ہاون کی طرف سے نشوزہ دوری سے یا منہ بورڈنے سے پلا جو نہ ہال ایس لہا بہن ماں ہمارے استاد سے بڑی عجیب بات کی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں عورت کے بارے میں فتوے دیتا ہوں کہ عورت نے کہا فتو نہیں دو خاون کو سمجھانے کا طریقہ بتاؤں ہفتہ نے کہا ہاں وہ بھی لے لو فتوے ہمیں دے رہے ہیں فتویٰ نہیں چاہیے ہاون ہمارا مدیو فرما بردار ہو تو دین کہتے ہیں کہ ایک تو عورت وہ اڈر رہے صاف ستھری رہے دوسری باتیں کم کرے تیسری خاون کا مقابلہ نہ کرے اور چوتھا جو خاون کا ہے اس پر ہاں کرے محبوبہ بن جائے عورت کیوں محبوبہ نہیں ہے سپڑی ہے سپڑی خاون کو کاٹتی ہے اس کی باتوں میں ببدیلیاں کرتی ہے اپنی رائے چلاتی ہے تو ایسی بوجری کے ساتھ کون ذلیل انسان پر محبت کرے اپنی ملومت کہتے ہیں کہ مجھے ایک عورت نے خط لکھا کہ میرا خاون میری طرف توجہ نہیں کرتا پر میں اس کے خط سے مجھے وہ تکلیف ہوئی کہ مجھے وہ بےچارا نظر آیا کہ وہ اس سپڑی کے ساتھ کیسے وقت گزارتا آئے آئے. کوئی ایسی بات نہیں سلح کراؤ دونوں میں سلحا اور خیر سلح بہتر ہے وہ اہ درطل انہ سو ڈالا گیا ہے ہر دل میں لالچ ہاون اچھے کپڑے لا کے دے کبھی کوئی سونے کا سیٹ تو سیکھے بنا کے دے عورت اپنی بات چیزیں ان کے مرضی کے مطابق خیرات کرے سب کرے تو انسان کی طبیعت میں لالچ ہے جب آپ اس کی خواہشات کا خیال کریں گے خود بہت محبوبہ بن جائیں گی وہ ان اور اگر آپ سن رول میں آ تفسیر پڑھنے لگے تو اور بھلے بھلے ہو جائے ہمارے منصور بھائی کہتے ہیں کہ لوگوں کو ایک دفعہ کم از کم سننا چاہیے کیونکہ پورا نظام بیان ہو جائے پورا نظام آدھی آدھی بات نہیں جو چھوٹی تفسیر تصویروں کا اللہ میں سنوں صرف یہ نہیں کہ ان کی خواہشات اور ان کے لالچ کبہ کا خیال ہو باقاعدہ احسانات کرو وہ اور گناہ سے بھی بچو گناہ کے ذریعے جو محبت قائم ہوگی وہ محبت نہیں ہے وہ عداوت ہے گناہ کے ذریعے جو رشتہ ہوگا وہ جلدی ٹوٹے گا گناہ کے ذریعے جو تعلق ہوگا وہ رسوائی کا باعث ہوگا اس سے بڑھ کر رسوائی کیا ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے یہ مطلب ہے بہن اللہ کا نہ با کا ملو نہ خبیر بس بے شک اللہ جو تم عمل کرتے ہو خبردارے ولنت سیو انتا دلو بینسا ہارکز نہیں کر سکو گے انصاف عورتوں میں ضرور اوپر نیچے ہو جاتا ہے و لو ہرس تم تم چاہو فلاح تمیلو کل پورے جھک کر کے لیے بڑی پیار محبت نوالے بنا بنا کے منہ میں دے رہا ہے فتح ضرور کل محل کا پس چھوڑ دو گے لٹکا کر ہر زیادہ محبت کا انجام دوری دور یہ احتار ہے یہ لو میرج کیوں ناکام ہوتی ہے اس میں محبت کی سرحدیں بےدبی کے ساتھ ہوتی ہے اس میں احتار و توازن نہیں ہوتا تو کچھ دنوں بعد ایک دوسرے سے طبیعتیں سیر ہو جاتی ہیں ہر لو میرج تقریباً شرمندگی اور ندامت کی صورت بن ہے اللہ من حفظ وفق اللہ و اصم اللہ وہ ان تسلی اور ورسلا کرو وہ تب تک ہوں پرزگار بنے رہو وہ کا غفور اور رحیمہ بس بے شک اللہ پچنے والا رحم والا ہے وہی یہ تفرا اور اگر می بی بیوی جدا ہو گئے اب تک سنے کی صورت تھی قریب کرنے کی صورت تھی خوش کرنے کی صورت تھی احسانات کرنے کی صورت تھی وہ سب صورتیں ناکام ہو گئی جدا ہو گئی کوئی ایسی بات نہیں یغن اللہ کو لمبن ساتھی غلی کار دے گا ہر ایک کو اللہ اپنے خزانوں سے وہ کان اللہ عبا سے یعنی اس مرد کے لیے عورت ہے بہت اس عورت کے لیے مرد بہت ولی اللہ محافظ سماوات و اور اللہ کا ہے جو کچھ آسمان زمین میں ونقد وسین اللہ تم کتاب امن قبل کم وہ کم اور ہم تاکید کر چکے ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے اور تمہیں انتقال اللہ, اللہ سے ڈرو وہ تک فرو اور اگر کو <اللَّر> بس بے شک اللہ کے لیے جو کچھ آسمان و زمین میں وہ کام اللہ غنی حمیدا اور اے اللہ گنی خوبی وانا بری اللہ واتو فلر اور اللہ کا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں وہ کفا وکیلا کافی اللہ کا ارکاز یا شا کو چاہے ختم کرے تم کو اے لوگ وہ اور لے آئے وقان اللہ علیہ کا قدیرہ اللہ ایسا کر سکتا ہے منکان یورید ثواب دنیا فہد اللہ ثواب دنیا والا کر جو کوئی چاہتا ہو دنیا کا بدلہ بس اللہ کے ہاں دنیا و آخرت کا ثواب ہے وقان اللہ سبھی ام اے اللہ سننے دیکھنے والا یا من اے مان والو خون و قوامی نے ہو جاؤ قائم انصاف کے ساتھ گواہ اللہ کے لیے ولاوسوں ولا مگر جو تمہارے خلاف ہو اول والدین یا ماں باپ کے خلاف وہ لبین داروں کے خلاف مگر گواہی مت چھوڑو سچی گواہی دو جھوٹ مت بولو یہ کنغنی اور فقیرن عجیب آئے سن لو غور سے اگر وہ شخص جس کے خلاف تم گواہی دیتے ہو مالدار ہے تو خدا سے بڑھ کر کوئی مالدار ہے اس کا لیا نہیں کرتے اور اگر وہ فقیر ہے تو فلاح اولا بہما اللہ دونوں سے زیادہ قریب ہے تجھے آپ گواہی نہ توڑے فلا تک طبی الحوا انتا دشات کا اتباہ مت کرو انصاف کرو بہن تلو اگر تم نے منہ مو موڑا اور تو رضو آئے کیا بہن اللہ کا نہ بےما تابو خبیرا بس بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے یا آمنوا یادین اے ایمان والو تم سیدھے ہو جاؤ اپنے ایمان کو ایمان کی طرح قائم رکھو اللہ اور رسول پر ول کتاب نزل اللہ رسولی اور اس کتاب پر جو اللہ نے اتاری ہے پیغمبر پر ول کتاب انزل من قبل اور اس کتاب پر جو اس سے پہلے آئی ہم یقر بلائے جو کوئی نہ مانے اللہ کو ہم لائکی فرشتوں کو وہ کتابوں کو ورسلی ہی پیغمبروں کو ولے بلا آخر کرے کے دن کو پک دم بہید بس وہ بٹک جائے گا دور کے پٹکاوے میں دور کا پٹکاوا یہ کہ ہدایت نصیب نہیں ہوگی ان منو بے شک وہ لوگ نہیں مان لائے سمکبرو پھر کبر کیا سما منو پھر مان لائے سمکبرو پھر کبر کیا ایسے لوگ تھے کو پھر بڑھتے گئے قبر میں لب یکل اللہ علیہ اللہ کے معاف کرے انہیں ولاد عدیم سبیلا اور رہنمائی کرے کی رائے راس کی طرف بشر المنافقین بتا دے منافقوں کو کہ ان کے لیے درد نہ کرا بے الدین تصول کا فرینہ لیا دونبی وہ کو دوست مسلمانوں کے علاوہ اب تغور اندلزا یہ ڈونڈتے ہیں میں یہ مغرب میں عزت ڈونڈ رہے وہ انہیں ذلیل کر رہے ہیں یہ امریکہ سے مفاق کرتے ہیں امریکہ ان کو ختم کرنے کے در پہ فی العزت اللّہ جمیا عزت کے سرچش میں اللہ کے پاس ہے سب کے سب وقت نزدلا لے گم فل کتاب ہی اور یقیناً اتارا ہے تم پر قرآن میں انذر سمے جب تم سنو آیات اللہ خدا کے دین کی باتیں یوگ فروغ کے اس کا انکار ہو رہا ہے وہیو سخ بے استحصال ہو رہا ہے مذاق اڑایا جا رہا ہے فلاں کو دوما ہوں کے ساتھ نہ بیٹھو حتہ یا خود حدیث نئی یہاں تک مشغول ہو جائے اور باتوں میں اگر وہ کبر کرتے ہیں تم بیٹھے رہے کر کچھ نہیں سکتے وہ ہنسی مذاق اڑا رہے ہیں تم بیٹھے ہوئے کر کچھ نہیں سکتے تو تم بھی ان جیسے ہوں گے ان لو تم بھی ان جیسے گے ان اللہ جامع المنافقین ال کافرینہ بے شک اللہ اکٹھے کرنے والے منافقوں اور کافروں کو فی جہنم جمع جہنم میں سب کو اللہ یہ وہ لوگ ہیں یا کرم بس جو انتظار میں ہیں تمہارے بارے میں ان کا نقم من اگر تم کو فتح ملے اللہ کے عرصے کالو المنکم محکم کہتے ہم نتے تمہارے ساتھ ہم نے بھی تو ساتھ دیا وہ لِلْكَافِرِينَ کا نل کافری نصیبل اور اگر کافروں کو موقع ملے خالو یہی منافر کہتے ہیں علم نستا حوضا علیہ کیا ہم نے نہیں کہا تھا تمہیں کب منل بو منی اور ہم تم کو بچاتے تھے مسلمانوں سے مل اللہ فیصلہ کرے گا تمہارا قیامت و نا اور ہر نہیں چھوڑے گا اللہ کافروں کے لیے مسلمانوں پر و روسم منافق کی مزید مذمت ان دل منافق کی نہیں بے شک منافق لوگ دھوکہ دینا چاہتے اللہ کو اور وہ دھوکہ دینے والے ان کو یعنی ان کے دھوکے کی سزا دے گا اللہ منافق جو اندر کفر رکھے باہر اسلام دکھائے اظہر علی مانا واپل کفرا وزا کام الصلہ سے کام جب کھڑے ہوتے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ڈھیلے ڈھیلے دل سے تو پڑھنا نہیں چاہتے آیت میں بشارت ہے مومن کو کہ چستی سے نماز پڑھے آیت میں تبھی ہے کہ نماز کی سستی ٹھیک نہیں ہے آیت میں بشارت ہے کہ چاہ بک چاہ کو چوبند طریقے سے نماز پڑھنا خصلتی ایمان ہے جو راؤ ننا سے دکھانا چاہتے لوگوں کو ریہ ہے بلاس کرو اللہ اللہ کا یاد نہیں کرتے اللہ کو مگر تھوڑا امام حسن بصری نے کہا ہے کہ اگر تھوڑا بھی ایمان سے ہوتا اخلاص سے تو وہ بھی بہت تھا بین بینظال بیچ بیچ میں ہے دونوں کے زب زب سے وہ مانے آتے بیچ بیچ میں ہونا لا الاولہ اس طرف ہے اس طرف ہے یہ مذہب زب کا مانا ہے مزہ ذب کے ماننے لا لہا اولا ولا الاولا امدود جس کو بہراہ کرے اللہ فلن تجلو سبیلا ہر کس نہیں پاؤ گے اس کے لیے راہو رسم یا بنو وہ مسلمان ہو اللہ تقل الکافرینا الیم ہندو نلمنی مت سمجھو کافروں کو دوست مسلمانوں کو چھوڑ کر اتریم سلطانہ اے چاہتے ہو کہ اللہ کے لیے اپنے خلاف غلبہ دائر ہند المنافقین در کے لاسپرمینندار بے شک منافق نچلے در میں ہوں گے جان کے جیسے جنت میں درجات ہے تو منافق کے لیے کافر کے لیے درکات ہے درخت اوپر جاتے کو درج ید روجو اور نیچے جانے کو درخت روکو وی سے درخت لگی نہ شیشتا تھا کولند نصیرہ ہر کز نہیں پاؤ گے ان کے لیے مددگار ادین تابو آس رہو مگر جن لوگوں نے توبہ کی اور ٹھیک ہوئے وہاں تو سمہ مضبوطی سے تھامے رکھا اللہ کے دین کو وہ اخلاسدین او ملہ <لِلَّه> اور اخلاص سے پیش آئے اللہ کے دین میں پودائے کمال موبین <مُمِنِين> بس یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ ہوں گے ایسا ایت سے پتہ چلا کہ بعض منافق ایسے تھے جن کی اصلاح ہو چکی ہے ایسا نہیں کہ ہر منافق منافع اذریع بدی کافر ہے آیت کریمہ سے بمان کے دوہل معلوم ہوا کہ بعض انہیں توبہ کی اصلاح ہوئی انہوں نے اللہ اور اللہ کے دین کو اخلاص سے قبول کیا بس وہ بھی مسلمان ہیں بسو بھئی دلّہ المنی ناجر نظیمہ انقریب دے گا ان کو بڑا اللہ بے اذاب کیا کرے گا اللہ تم کو عذاب دے گا اللہ تعالیٰ کوئی شوق تھوڑی عذاب دے کا ان شکر تم من اگر تم شکر کرو اور ایمان پر رہو تو شاکر اور مومن کو وہ سزا دیتا ہے نہیں جنت فردوس دوست خوشیاں خوشنو دی رضا وکان اللہ شاقرن علیما اور اللہ کا دردان سب کچھ جاننے والا منظور وکان اللہ علیما خرن او تو فوتا فوسو کا نا فو قیر گزشتہ آیات میں اہل کتاب کے قبائح بیان ہوئے درمیان میں مشرقین کا رد بلی ہوا اور پھر منافقین کی تزمیم اور تزلیل میں مضمون جاری رہا اخیر میں کہا کہ اگر کوئی ایمان لائے اور اصلاح کرے اور اخلاص سے پیش آئے تو اللہ اس کو مومن قبول کرنے کے لیے اور اجر دینے کے لیے اللہ کو تمہیں عذاب دینے کا کیا ہے جبکہ تم شکر کرو ایمان لاؤ یا شکر سے مراد عمل ہے اگر کوئی شخص دنیا کے اندر ایمان پر ہے اور ایمان کے ساتھ اس کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی ہوئی وہ اس وقت کچھ اظہار کرتا ہے ظالم کے خلاف یہ جملے کبھی بدوا کی شکل میں ہوتے ہیں کبھی سب و شتم کی شکل میں ہوتے ہیں کبھی قاضی اور امیر کے ہاں شکایت کی شکل میں ہوتے ہیں فرمایا کہ یہ اجازت ہے کیونکہ عام طور پر برے کلمات سے آنا یہ منافق یا مشرق یا کافر کا کام ہے مومن اس قسم کی باتوں سے پرہیز کرتا ہے لا يحب اللہ من القول پسند نہیں کرتے اللہ زور سے بری بات ہاں جس کے ساتھ ظلم ہو فکان اللہ سبین عالمہ عام طور پر محسری نے یہ تفسیر کی ہے کہ جس کے ساتھ ظلم آئے مظلوم ظالم کے خلاف اظہار کر سکتا ہے بد دعا کی شکل میں بھی سب کو شتم کی شکل میں بھی ظالم سے ظلم کا بدل لینے کی شکل میں بھی قاضی اور ابیر البوبین کی عدالت میں اتما میں حجت کرنے کی شکل میں بھی لیکن اس جملے کا ماقبل کے ساتھ ربط پیدا کرنا بہت مشکل ہے توجہ سے سنو اور ان کو توجہ رہو اور اپنے آپ کو متوجہ رکھو جو کہ ماقبل میں تو منافقوں کا بیان ہے مشرقوں کی مذمت ہے اہل کتاب کے قباعے ہیں تو تفسیر قرطبی کے اندر محمد عبد المستیریر سے ایک تفسیر مروی ہے اسے غور سے سنو اور یہ تفسیر قرطبی نے بھی بڑا تعجب کیا ہے بڑی عجیب و غریب تفسیر ہے محمد عبد المستیر جسے قطرب کہتے ہیں قطرب چتے بدی یہ اپنے استاذ کے درس میں سب سے ہلکا پھلکا تھا کتکاٹ کپڑا کا چھوٹا تھا لیکن سبق پڑھنے میں بہت چست تھا تو استاد نے اس کو کہا ان, ان انت علّہ قطر قطر کے معنی چتے پدی پشتوں میں کہتے ہیں چتے ان درختوں میں ہیں ان کی علامت یہ ہے کہ ان کا جوڑا مختلف رنگ کا ہوتا ہے مادی پیلی ہوتی ہے وہ خاون جو ہوتا ہے وہ بالکل کالا ہوتا ہے کالا بجنگ ہوتا ہے بہت سر بڑا لمبا چھوڑا جرابے کی طرح بناتا ہے تو یہ قطرب جو ہے اس نے ایک تفسیر کی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر سو من سے مراد کلے کفر ہے کلے شرک ہے جائے اللہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی اظہار کرے نا پسندیدہ کلام کا شرکیہ کلمہ کا کفریہ کلمہ کا علا من ظلم مگر وہ جس کو مزلوب بنایا گیا علامن اوکرہ وقلب وہ متمن بلیمان اس تفصیل کے بعد ماقبل سے ربت بالکل واضح ہو گیا شیخ القرآن مولانا طاہر پنکیری نے بھی اس پر افتخار کیا ہے وہ کان اللہ او سمی ان علیمان خیرن او توفو اوتاب اگر تم ظاہر کرو بلی بات یا چھپاؤ یا معاف کرو بری بات فن اللہ کانا فون قدیرہ بس بے شک اللہ بھی معاف کرنے والا قدرت والا ہے ان اللہ جی نے ایک فرون بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ اس کے رسولوں کا وہ یوریتہ یو فر رکو بے اللہ اور چاہتے ہیں کہ تفریق ڈالے اللہ اور رسولوں میں وہی اکول کہتے ہیں مانتے ہیں باز نہیں مانتے وہ وَيُرِيدُونَ نہ ہی بَيْنَ کا زبیلا اور چاہتے ہیں کہ اختیار کرے اس کے درمیان میں ایک نیا راستہ لمل کا پھر حقا یہ لوگ کافر پکے وہ آت نال کافی اور ہم نے تیار کیا کافروں کے آیت من کے حدیث کے خلاف بہت واضح ہے کیونکہ وہ بھی قرآن و سنت میں ٹکراؤ پیدا کرتا ہے اور حدیثوں کے انکار کے بعد ایک نئی بات کرتا ہے ولدینہ منو بلائی ورسلی اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر و پیغمبروں پر ولہمیو فرج بینا حضمن ہو اور انکار نہیں کیا ان میں سے ایک کا اولا ایک سوفیوتی ہی ان لوگوں کو دے گا اللہ اگر وقان اللہ غفور الرحیم اے اللہ بخشنے والا رحم والا یس الوک احل پوچھتے ہیں آپ سے کتابی لوگ ان تنزل نظلال کتاب من آئے کیا آپ اتار لائے ان کے لیے ایک خط آسمان سے کوئی کتاب لے آئے بقت سالو موسا اکبر من ذالب یہ پوچھ چکے ہیں موسا علیہ السلام سے اس سے بھی بڑھ کر فقالو یہاں تک کہا رین اللہ جہرتن دکھا ہم کو خدا ان کو سے ایسی بےعدبی کا سوال فاختوں ظلم آن پکڑا ان کو بجلی نے ان کے ظلم سے سمت تحضر جناب امباد ما جا تم پھر بنایا انہوں نے بچڑے کو معبود پلائے لانے کے بعد فافا نا اندارے نے معاف کیا سلطان اور ہم دے چکے تھے حضرت موسا کو غلبے قبائے ہو آہل کتابیں رفانہ فو متور میسا قہم اور ہم نے اٹھائے ان پر کوئی تو ان کے وعدے کے مطابق وکل نالحمد رابا سنجن ہم نے کہا داخل ہو جاؤ شہر میں شکریہ کی نماز پڑھ کر انہیں سجدہ کرتے ہوئے وقلنا لا وکلنا لملہ السب ہم نے ان سے کہا نہ فرمانی مت کرو سنیچر والے دن واخنا بنومی سا قن اور ہم نے لیا ان سے وعدہ مضبوط ابھی مانگی سا کہ توڑنے ان کے و پیمان کے ایک تو و پیمان توڑا وہ کپرے پیات اللہ اور کفر کر دے کہ اللہ کی آیات کے ساتھ دو وہ قتل اور ان کے قتل کرنے کے پیغمبروں کے ناحک تین ابھی مان اخلی میں وہ کبر ہندو وہ قتل ہند تین اور ان کا یہ کہنا کہ ہمارے دل پر تو میں بند آیا یہ چار قبائیں ان میں ہیں تو ان کی سزا کیا ہے جزائی نہ ہو مقدر ہے ہم نے ان کو سزا دی آہ مجھ دئی ماد گلستان کا خوش ہوتا میں بات شہر اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ آپ میں شعور آ جائے آپ نے مارے خط کلام کیا ہے اور آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آپ کتنے پانی میں خوش ہوئے قتل مقدر ہے جو مضکور نہیں یعنی شعرا کے کلام میں مقدرات ہوتے ہیں محبوب نے کہا تھا کہ میں ساتھ چلوں گا شیر کے لیے تو کہتے واد گلستن تو خوشوک بڑا بہترین وعدہ تھا لیکن مجھ قتل مقدر ہے آئے گا نہیں یہ قتل ہے نا قتل مقدر ہے جو مذکور نہیں غالب کا شعر ہے غالب بھی اردو زبان کا بادشاہ ہے میرا مطلب یہ کہ مقدرات فساحت کی علامت ہے بل تو اللہ ولی بے کو بلکہ مورے لگائی ان پر ان کے کفر کے مارے فلا کلی پھنسی مان نہیں لائیں گے مگر تھوڑا نو نہ ہونے کے برابر جب بخشری نے کہا ہے اصاثر بلاگا میں کلیلیا کی ان دل رب دن لا وہ بھی کبرہم و کبر کرنے کے اور اس کہنے کے, کے اللہ مریم بوتن نظیم مائی مریم پر بہتان عظیم لگا کر چنانچہ اور لوگ بھی بہتان کا شکار ہوئے ابوال کلام آزاد نے بھی اس وقت کا قصہ لے ہے اور مولانا بدیدی نے بھی لکھا ہے کہ ایک سکے چار نام کا آدمی تھا وہ مریم کو چھیڑتا تھا یہ یہودی خیالات ہیں اللہ فرماتے ہیں بہج ان کے بہتان باندھ مائی مریم پر وقت کہنے کے اندر قتل سب نے مریم رسول اللہ دہشتم نے قتل کیا نصیح صاحب نے مریم کو جو اللہ کے رسول تھے وہ ماں کا تین ہو نہ عیسا کو قتل کر سکے وہاں سے لو نہ ان کو سولی دے سکے پانسی وہ نہ شدھ لیکن ان کے لیے رشتدہ پیدا کیا گیا ہے اللہ کو عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی بادشاہ نے گرفتار کیا کمرے میں بند کیا وہ کر تاریخ پر اپنے آدمی کو بھیجا کہ پکڑ کے لائے تاکہ ہم سجائے موت دے وہ اندر چلا گیا کہ جسا مسیح نہیں اللہ تعالی نے آسمانوں پر اٹھایا اور باہر آیا اور کرنے لگے کے اندر تو مسیح نہیں ہے لیکن اس کی شکل عیسیٰ مسیح کی طرح ہو گئے لوگوں نے کہا آپ یہ تو مسیح ہے اور کون پکڑ کر کے اس کو پانسی کیا اور لٹکا دیا آپس میں کہا کہ جی کے ہم نے مسیح کو لیکن ہمارا آدمی کہاں گیا پھر خود کہنے لگے کہ ہمارے آدمی تو کوئی کمال نہیں تھا اگر کمال ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام میں ہوگا وہ بچ کے ٹک رہے ہیں اللہ نے اس کو بال بال بچایا ہے ولا کن شو دیہ ہو کبھی <coughs> کبھی ایسا اشتبا ہو جاتا ہے ایک آدمی ہمارے علاقے کا پنجاب میں جگہ گوندل انگل وہاں منڈی لگتی گویشیوں کی بہن خریدنے گیا جاننے والے تھے تھوڑے بہت رویہ رات گزار لوں گا صبح چلوں گا اور انہوں نے دیکھا کہ اس کے پاس تو نوٹوں کی گڈی اور لوگ بڑے محتاج تھے اور نے آپس میں طے کیا کہ آج رات کو اس کو جمع کر دیں اور یہ نوٹ ووٹ اس سے لے لیں گے یہ بیوی آپس میں باتیں کر رہے تھے کیونکہ چاکو تبدر تیار کر رہے تھے یہ بھی گرا گیا ہے دروازے پر دیکھا تالا لگا ہوا ہے کوئی اور اس سے بنا نہیں گھر میں درخت تھا بہت بڑا اس سے چڑھ گیا اور شاخوں میں چک گیا ان کا کوئی جوان لڑکا راول پنڈی میں کام کرتا تھا رات کو دیر سے پہنچا چاویس کے پاس کی بہر سے لگائی اندر دروازہ کھل گیا اندر داخل ہوا پھر دروازہ بند کیا ایک بستر بیٹا خالی پڑا ہوا ہے اس کو لے لیا چادر اوڑھ کر رات کے آخری اس سے میں آئے اور انہوں نے اس کو کاٹا کاٹا جب وہ چڑھتا اس کو دیکھا کہوں یہ تو اپنا بیٹا ہے کاندار کو جا کے رپورٹ درج کرائی کامدار پولیس سمیت آیا یہ کہاں تھا ٹنڈی میں کب آیا پتہ نہیں مارا کس نے پتہ نہیں ہمارے گھر میں کسی نے مارا آپ کے گھر میں کوئی اور آیا اس کو مار مارنے تو باہر کیوں نہیں مار رہا شاندار حیران پریشان کھڑے محلے والے سب اچانک درخت سے آواز آئی یہ مجھے امن دو میں بتاتا ہوں اور تو کون ہے کہ میں ہوں یہاں مجھے مارنے کے لیے انہوں نے انتظام کیا تھا انت میں درخت میں باغ آیا ان کا اپنا بیٹا رات کو آیا انہوں نے زبر کیا وہ شب جن ایسے ایسے اجتباحات ہوتے ہیں وہ ان لذیذی ہے بے شک وہ لوگ جو اختلاف کرتے اس میں لفی شک من وہ شک میں اس بارے میں مالوں بھی من علم نہیں ان کو اس بارے میں کچھ علم علم تباض اگر گمان کا اجتباع کرتے ہیں وہاں کتلو ہے اور نہ قتل کر سکے عیسیٰ کو بالکل بررفا اللہ عی بلکہ اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا وہ کان اللہ عزیز اللہ قیمہ عالب حکمت والے اللہ تعالیٰ کا اس طرح ان کو اٹھانے میں کوئی کبھی تو نہیں عزیز ہے اور زمین پر نہیں آسمان پہ بچایا حکمت ہے وہ ان میں نہ کتابیں نہیں عالی کتاب اللہ نبی مگر ضروری مان لائے گی ادھر پر قبل متی ہی ان کی موت سے پہلے ابھی تو مرے نہیں زندہ ہے نا علیہ السلام مرنے سے پہلے جو آسمان سے اتریں گے اس وقت جتنے والی کتاب ہوں گے سبھی مان لائیں گے ویو مل قیامت یقین والے قیامت کے دن وہ ان پر چڑھا ہوگا ظلم الین بوجے ظلم کرنے کے ان لوگ کے لیے ہو دیے حرمنا رمنا الگ ان کو حرام کیے ان پر پاکیزہ چیزیں جو حلال تھی ان کے لیے گناہوں کی وجہ ہے کہ شوگر والے کو کہا جاتا ہے کہ آدمی تھا نہ کھائے کائنات کی بہترین نعمت وہ پلون شیرین چیزیں اور گناہوں کی پکڑ ہے کہ بلڈ پریشر والے کو گھر چٹ پٹا تیز مرت مسالہ نمک نہ کھائے دنیا دو چیزوں کا مجموعہ ہے یا پی کا ہے یا میٹھا ہے تو میٹھا شوگر میں چوٹ گیا اور پی کا بلڈ پریشر میں, میں چوٹ گیا اور آدمی لک کروں کا الگ کر رہ گیا چلکے چباؤ اور بےکار چیزیں کھاؤ پیو جب گناہ بڑھ جاتے ہیں تو بیماری غلبہ کر دیتی ہے ہاتھوں گنل لائے ہوئی یا اب اگر صبر استقامت کے ساتھ رہا تو معاف ہو جائے گا شور والے نا کرتا گیا تو پکڑ سخت ہو جائے بس سبب ظلم کرنے کے یہود کے ہم نے حرام کیا ان پر پاک صاف ستھری چیزیں جو حلال کی ان کے لیے اب گوشت میں بہترین حصہ چربی ہے جس کو سفیدہ کرتے ہیں اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے کہ دل دکھ جائے گا اور جس قوم کا صبح شام کوراک وہاں سرے سے دل کی بیماریاں رہی وہ من سبیر اللہ اور بہجے روکنے ان کے لوگوں کو اللہ کے راستے سے بہت بہت تبلیغ نہیں کرنے دے رہے تو عید وسنت کا بیان نہیں کرنے دے رہے وہ آخر مربا اور بہجے لین این کے سو سوکھا دیں اس کو اسلامی بینکاری کہہ دیں وہ قبل ہوں انہوں جبکہ ان کو منع کیا گیا اس سے وہ اکل اموالن میں سبل باطل اور بوجھے کھانے لوگوں کے مال کے ناحک وہ آتد میں علی کافی نما اور تیار کیا ہم نے کو ان میں عذاب دردناک یہ تمام خباہ ہو عال کتاب لا کے درواز سے خو نسل علم لیکن جو مضبوط علما ہے میں ولم و منو نہیں امین نبی معاون کا اور مومن ایمان رکھتے جو آپ کو اتارا گیا وہ ماؤن من ان قبل کو آپ سے پہلے کی وہی پر آپ کے بعد کوئی نبی نہیں وہی لے و المقیمی نسلاد اور یہی قائم رکھنے والے نماز کو ولمتو ن زکت اور دینے والے زکوٰۃ کے بلّ ملاخت اور ایمان رکھتے اللہ خرب کے دن پر اُلائے کا سلوتی ہی مجروں ان لوگوں کو ضرور دیں گے جڑ بڑا وہ بے شکم نے آپ کو وہی کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتاب ہے کبا و علا دو جیسے وہی کر چکے نو علیہ السلام اور پیغمبروں کو ان کے بعد تشریح نوہ کے ساتھ دی کیونکہ آدم تقریبی پیغمبر دے تشریعی نو علیہ السلام نے آدم کے زمانے میں شیش بھی پیغمبر کا بیٹا مگر نور کے زمانے میں ان کے علاوہ کوئی اور نہ تھا فرمایا ہم نے آپ کو وہی کی جیسے نوہ کو وہی امام بخاری اس کو بدل وہی میں بتانے کے لیے کہ نوح کو نہ کتاب دی گئی تھی نہ صحیفہ اور اللہ فرماتے اوہینا دوں وہ وہی ان کے الفاظ میں تھی اگر نوح کے الفاظ وہی دے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی وہی ہے اللہ تکو خانہ خراب ابراہیم و اسماعیل ویسا اور ہم نے وہی کی عزرت ابراہیم اسماعیل اے ان کے اولاد کو وہی عیسائی عیسا علیہ السلام اور ایوب کو ابراہیم باپ اسماعیل صاف بیٹے یا کو ہے اس ان کی اولاد ہے عیسا علیہ السلام بغیر باپ کے آخر انبیاء بلی اسرائیل نے ایوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے داماد ہے یونس مینوا کے پیغمبر ہے اور ہارون موسل سلام کے بھائی جان ہے وسلحمان اور سلحمان کو بھی دعید السلام کا بیٹا وہ اور کہتے علیہ السلام کو زبور کہتے حضرت کے دو موجودات تھے ایک دو زیادہ خوش آواز تھے اور وہی دو یہاں تک کہ ان کمرس لو کے یہاں مشہور ہے کہ حضرت جب زبور بڑھتے تھے تو اس کے ساتھ وہ ڈول بجاتے تھے بکواس غلط تھا اب بجاتے ہیں آواز ایسی حسین تھی کہ کائنات چھپ ہوتی تھی اللہ اللہ اور دوسرا معجزہ یہ تھا کہ تیز پڑھتے تھے تیز یا امور گھوڑے پہ زین ڈالو بسم اللہ الرحمن الرحیم زبور شروع کی جتنی دیر میں خاتم گھوڑے کو سیٹ کرتے تھے ایک زبور ختم کتنی حالانکہ زبور انجیل اور توڑے پرانے کریم سے بجم میں زیادہ ہے مانا میں تو کوئی کتاب زیادہ نہیں ہو سکتا ہو ہے جیسے ایک ایک کی پرچی ہو سو تو اس کا حجم زیادہ ہے سو کا نوٹ اس کا حجم نہیں ہے طاقت ہے شان وشا سے نے اس جگہ شرع بخاری نے لکھا ہے کہ کون کون جلدی قرآن پڑھتے گئے لکھا ہے شیخ شیابین سرورگی چوبیس گھنٹے میں پینسٹھ قرآن پڑھتے تھے پینسٹھ اور امام ابو حنیفہ ہر رات کو دو رکعت میں قرآن ختم کرتے تھے المستحضر المستطرف سفر ستائیس عورت عثمان اور طویل داری عضرت امام ابو حنیفہ اور سعید جب نیج میں چار آدمی دو تعبی یا دو صاحب, دو دو صاحب عثمان اور سنگی صحابہ صاحبہ اور سعید ابن جبیر اور ابو حنیفہ آدمی ہر رات کے قرآن اور امام اعظم اور حضرت عثمان کے بارے میں دو قرآن, دو قرآن. ایک رکات میں ایک دوسرے دو دوسری رکات میں دوسرا خواجہ خواجہ گان فرید المل تدین فرید الدین مسود گن شکر اجودی जिसके लोग لال ہے جس کے لوگ دادا فرید گن شکر کہتے اپنے شاگردوں کے سامنے کہا شاید رات کو رمضان ہو جائے میرے ساتھ تراوی پڑھو گے سب نے تھا جی جی بالکل ہم حاضر ہے ٹھیک ہے میں آنا اشا کی نماز جماعت سے پڑھی اور اپنے کمرے میں آئے اور حضرت آگے ہو گئے تیری رکعت ترایح میں ایک قرآن مکمل کیا دوسرے قرآن کے انیس پارے پڑے اور دکیا گیارہ پارے دکیا رہے انیس رکعت کے تقسیم کی اگلی رات کہتے کوئی نہیں ہے ختم ہو گیا بس اس وقت حضرت صاحب کی عمر شریف کی نوازی سال ایک کم نمبر سال اگر کیا گنڈکتی تراویح کی پہلی رکعت میں ایک قرآن مکمل کر کے اور اس کے بعد انیس پارے دو قرآن دوسرے قرآن کے پڑھے ہمارے یار لوگ ذرا سی تلاوت پر پر پر پر پر پر پر پر دے دیے آگے نمازی بات کیا طلبا تو بادشاہ ہے وہ تو قرآن والے ہیں وہ کیوں بات لیکن یہ جو آتے ہیں نا یہ تولے پاجنے والے یہ ٹھیرنے والے نہیں ہیں تی تینت ہوا ہے خالق محمد انور شاہ اچھا کرتا ہے اللهم احفظه واكل و وحفظنا دعنا وبمن نفسه وشر شيطانه وبن شرارۃ انفسنا واعوذنا يا رب العالمين اللهم اجعل حسن عزينا اب تک و منصورہ بحث دیکھا رہے اس کا دیکھا ہوا نصرت دیکھا لگی کہتے ہیں کہ شاہ اسماعیل شہید کا معمول تھا اثر کی نماز دہلی جامع مسجد میں پڑھ کر قرآن شریف ہاتھ میں لے لے دے, دے. اور مغیر کی اذان تک ختم کر دے دے مولویوں کو تتاج جو پوٹ ہوتا ہے مولوانے جمع ہو گئے شاہ صاحب نے اثر خود پڑا گی اور محراب نہ شیفان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب الگی سریفات بقرا عمران نے سام آئے گا انا مارا توبہ یونس بال یوسف فراڈ ابراہیم ہیجر نہ غنی اسرائیل کاک مریم اور پیاہا اور دیا جبو مینو کرپانو شورا نمن وسس ان کبوت روپ لکمانو سلتاوا خزاد سباؤ خاطر یا سین سو سات سات زبر حامین موبن حامین سلدا حامین شوڈا زوکرف عصر محمد فتح اجرات کاف زاریات مذہب قمر رحمان واقعہ حدیب مجادلہ ممکنہ حشر اور جنا اور منا سخ جنا اور طلب سکون اور طلاق و ملک اور نور خاکہ نور جن مزم المدثر قیاماں دہر برسلاق مبانا زیاد ادسہ تکیر انحطاب و تصفین انشقا گرو تارق آلہ واشیا حجر شمس شمز لیل دوہاں نشرہ تین الگ ادر بلینہ زلزہ لادیا کاڑیا پکاسر اثر محمد ہیل کو ریش معور سورہ کافرون سورہ کافر سورہ نسر سورہ لہج سورہ تھلک سورہ ناس تمام سورے پہ قرآن تیر سب کے سامنے پڑھ کر اور نگر کی اذان موزن دین دینے لگے تو شاہ صاحب کھلو از گرت پل بل فلک کھلو از گرتناس پڑھ رہے تھے اگر ایک دس کے ماں بلے تر ان ورشا لکھتے ہیں وقت بلگانا ان سپا ان شاہ اسماعیل كان کان یاخت من اور آنا منل اصر مغرب بے الله گرے منلائے اللہ کرامت یہ خالص کرامات ہے کرامات تو ہر کے آداد ہوتی ہے عام روٹین ٹوٹ جاتا ہے اور سب نظر آ جاتا ہے شاہ اسماعیل کا ایسا ہونا اور شاہ انور شاہ کا اس کو ماننا اور شاست کرواتے ہیں کہ اماد الدین ابن کثیر نے ایک کتاب لکھی اور سجائے لوگوں پر اس میں ان تمام لوگوں کے احوال لکھے جو ایک وقت میں ایک دن میں دو دن میں دو راتوں میں ایک رات میں کئی کئی قرآن ختم کرتے اللہ مور نا شرف علی صاحب لکھتے ہیں کہ کرامات تو حق ہے اور ماننا پڑتا ہے لیکن فرمائے میری زندگی میں دو واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ جس سے میں کرامات مان لیا ہوں دہرڈون دیوبند میں ہر سال ختم بخاری اور داستار بندی میں سو ڈیڑھ سو آدمی ہوتے تھے اور چالیس پچاس پرواہ اس زمانے میں ہوتے تھے بس یہ دو سو آدمیوں کا کھانا پکتا تھا ایک سال ہمیں اندازہ ہوا کہ پانچ ہزار کے قریب آدمی آئے پورا دہلی اومرڈ آئے سب مہمان ہوتے تھے اتنے دور سے آئے کھانا اتنا ہی تھا جو سو سو سو زیادہ زیادہ دو سو کے لیے کافی ہو جائے فرمایا اپنے استاد مولانا محمود آپو نامو کو میں نے کہا وہ بابا خانے دیکھ کے پاس آئے اور تھوڑی دیر کھڑے رہے اور کچھ پڑ کے دم کیا اور ہس پڑے کا آج پتہ چلے گا آج پتہ چلے گئے کرامات کے کلمات کے زور کا کام کی طرف دیکھے گا شرپلی تنگ ہاتھ نہ چلانا واسطے کرتی میں نے کہا اللہ خیر کروں دوسروں کا کھانا پانچ ہزار آدمی ہے پر سارے پانچ ہزار آدمیوں نے کھایا پھر حضرت نے کہا دیوبند کے قصبے میں باندھ اور پھر بھی کھانا اتنے کا اتنا پڑا ہو میں اس واقعے نے مجھے کرامات بنوا لیے کہ کرامت کوئی چیز اور دوسرا واقعہ یہ لکھا ہے کہ میں مدینہ منورہ میں تھا اور مغرب کی اذان سے کچھ دیر پہلے ایک آر نے مجھے کہا کہ شیخ میرا گر مسجد نبوی کے پیچھے میں نے ٹھنڈا شربت بنایا اپنے درختوں کا پھل توڑا ہے شکار کیا ہے اس کے کباب بنانا چاہتا ہوں اب میرے ساتھ افطار کرنے جاؤں اس نے اندازہ کیا جیسے چند قدم کی جگہ کام روانہ ہو گئے چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے کئی گاؤں آئے کئی باغات آئے اس نے کہا نہیں آ گئے اور آ تو بہت تکلیف ہوئی وہاں جا کے جو اس نے لا کے دینا تھا دے دیا افطار کر لیا کا بہت افسوس تھا کہ مغرب بھی گئی اور تر بھی نکل گئی ہوگی کہ جب واپس آیا مسجد نے ابھی خالی پڑی ہے تو میں نے یہ سوچا کہ تراوی بھی ختم ہو گئی لوگ چلے گئے موز صاحب کٹونا چاٹ رہا چاہتا میں نے کہا تراوی ختم ہو گئی دماغ خراب ہے ابھی تو استعار ہوا لوگ ابھی نقصان پڑھنے نہیں آئے اور ترائی ہو گئی دو تین گھنٹے گزر گئے اضرت پہلے کہا اشرف الجواب دیں حیران کنڈ باقی کیا اور میں یہ دو واقعات مجھے کرامات منوا گئے اللہ و اکبر و کبیر وہ آ سہی میں داود ضبور اور ہم کہتے ہیں تھے علیہ السلام کو ضبور کتاب ان کی کتاب کا نام سبور ہے ضرور بنا کل اور آپ ورس قد کر سا سدا ہومالی کا بہت سارے پیغمبروں کے حالات بتا دیا آپ کو پہلے ورسل لگنک سے سو مالی اور بہت سارے پیغمبروں بھروتے کے سیم نہیں کریں گے آپ کو پچیس کے قریب اسامی قرآن میں پینسٹھ پیغمبروں کے واقعات احادیث سے باقی سب کے سب تواریخ سے وکلم اللہ موس تکلیمہ اور باتیں کی اللہ نے موس علیہ السلام سے باتیں کر کی آج موس علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ایک دن پوچھا بے مت تخستی کلیمہ مجھے کلیم کیوں بنایا یہ بھی پوچھ لیا جے تو ذرا آپ نے کہا اے موسا ایک دن آپ کی بکری باغی تو پیچھے باگا وہ کی گئی کی گئی کی گئی شام کو پکڑ میں آئی تو آپ نے اس کو زمین پر لیٹ اور اس کے پیر دبانے لگے اٹاپتی و تاپتے نک سکے سائروم طرح کو مڑ کمٹرولر اگریمنڈ والے وہ اس کی دکان میں کاٹنے کی تھی اور آپ نے اس پر ہاتھ رکھا کہ بےچاری غریب بکری آپ کتنی تھک گئی ہوگی اور مجھے بھی جو تھکا دیا اٹاپتی وا تاپتے نک س کے سائر تفسیر قرق بھی زیلا تو اے موسا میں نے اس دن سے آپ کو اپنا خاص دوست بنایا آپ سے خوب خوب باتیں کروں تو ہم بہت بڑی نعمت ہے اور رنموسا علیہ السلام کے متعلق بھی علم گئے جب وہ ہو جاتے تھے سر سے پگڑی اتار لیتے تو آگ لگتی تھی آگ لگتی تھی تالوں ہی پوچھتے ہیں تو سر کے بال نہیں ہو گئے پگڑی ہوتی ہے سر بالوں کی ضرورت نہیں ہوتی آئی تو رسول اللہ صلی, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج سے تشریف لائے آپ نے بات سیدھے ذکر کی صحابہ نے کہا کیا مطلب ہے کہا ما کام تو لوکان موسی موسال میں نے بڑھے پوچھا موسی علیہ السلام تو وہ پوچھ کے رکھتے وہ پوچھ سکتے وہ رس مبشرین و منظرین سارے پیغمبر کو شبری دینے والے اور ڈرانے والے اللہ سے اللّہ حج تو نہ ناراغ لوگوں کا اللہ پر حجت پیغمبر ہو کے آنے کے بعد وہ کا نزیب حکیمت اور اے اللہ غالب و حکمت والا کوئی کہنا دیکھنایا ہمیں تو پتا ہی نہیں آپ مار رہے نبی تو بھیج دیتے بھائی آ گئے گا کتنے سارے آئے لا چنی ہوں یشما ہوں دے نی لیکن اللہ جوتی ہیں جو اتارے ہیں آپ کو اتارے ہیں سوچ سمجھ کر اپنے ہاتھ کلن سے اتارا اللہ کے علوم کا مزہ قرآن کریم ول بلائے اور فرشتے بھی دوائی دیتے ہیں وہ کباب اللہ شہیدہ اور کافی ہے اللہ دوا اندر نوین کبرو سو جو ان بے شک وہ لوگ جنہوں نے کبھر کیا اور روک لیا اللہ کے راستے سے ادو چلا لمبئی یقیناً بٹک کریں دور کی گمراہی میں دور کی گمراہی وہ ہوتی جس کے بعد ہدایت نصیب نہ ہو ان جنگلوں کفرو بیشب لوگ جنہوں نے کیا وہ ضلع ہو کی الحمیہ کو نل کر اللہ نہیں اللہ کے معاف کریں انہیں وہ لالیہ دیا کریں ان کے سیدھے راستے کی اللہ تری کا جہنڈم مگر جہنڈم کا تری کن کا ہے خالی نفیاں بزام شوس میں رہیں گے وہ کان گال کان اللہ یسیرہ اور اللہ کہاں آسان یا یم سے لوگوں کب جا الرسول میں خیر اللہ کو اے لوگ وہاں گئے تمہارے پاس پیغمبر حق لے کر رکھ کے آنکھیں پسی مان لیا بہتر ہے تمہارے لیے وہ ان اگر تم نے نہیں مانا پلیم سے اللہ کا جو آسمان ہے میں ہے تم کیا کر سکتے ہو کرن یا ہونی من حکی اور ہے اللہ جان حکمت والے یا امل کتاب لا تب في کی دین کو اے کتابیوں دین کے بار انہیں گولو مت کرو ولا تک لو اللہ, اللہ اور مت کہو اللہ پر مگر حق إننا المسيحي سابن مريم رسول الله بشك سامسيح ابن مريم خداك رسول فيه وكلمته ألقى إلى مريم وسيكا كلمة جسد دعلا بائي مريم کو مريهم منه اور یہ روح بھی اللہ نے دے جی قرآن کو بھی کہا ہے روح ہم میں نم رہنا اور آدم کو بھی کہا ہے فنف ہی ہمیں روح لیکن عشا میں بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو اللہ کے کل میں سے اللہ تعالی کے توجہ عنایت کے اس کو روح کا مل ہی رسلی بسی مانگ رہو صلاحی مت کہو کہ خدا تین ہے ان تیر اللہ کو بازار کا ادھر کرو تمہارے لیے ان لو واحد بے شک اللہ معبود واحد ہے صبح ن اوپا اس کے لیے ای لہو الگ کی اس کی اولاد ہو او وہ کرو نہ تو بندت لہو ما السماوات و محاف ال اسی کا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں وہ کبابلائے وکیلا کا بھی اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالمران میں جب اضرتی عیسیٰ مسیح کو اب دن میرے دادی ہی کہا اور انہیں اللہ ابن اللہ شری کے اللہ ماننے سے انکار کیا تو مسیحی نجران نے کہا کہ آہن تابو آپ نے بڑی توہین کی جیسے آپ کو بھی بے نتی سے پیرانی پیر اور فلاں بزرگ نہیں پہنچ سکتے مددگار نہیں ہے مشکل حجت روا نہیں ہے نبی نور نہیں ہے گیب دان نہیں ہے تو آپ کو کہتے آپ بڑی تو کرتے ہیں بڑی بی... یہی باتیں انہوں نے عیسائیوں سے سیکھی ان... ان کے اساتذہ میں شاید ہوئی ہیں جو باتیں آپ کو کرتے ہیں یہی باتیں آپ کے پیغمبر کو بھی کہیں اس پر قرآن نے یہاں پر جواب دیا کہ مسیحی عیسا یا فرشتے یا خدا کا کوئی پیغمبر بھی اس کو اور سمجھیں گے کہ وہ آپ دے بندگی تو فخر و شکر ہے لئیستن کے فل مسیح یقہ بدل ہر گزار نہیں سمجھیں گے عیسا مسیح کے وہ بندہ ہے اللہ کا ولل بلائے قطل مقرب ان مقرب فرشتے وہ میستن کے فان اور جو آر سمجھے اس کے عبادت کو ویس تک بر تکبر کرے فصر ہو مل رہی پسند قریب جمع کر دے گا ان کو اپنے پاس پھر دیکھا جائے تھے کہ تم بندگی کو ایک کیا سمجھتے تھے کیا خدا بننا چاہتے تھے منوس والا لحاظ بس وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نے فیم و جو رہو بس پورا پورا دے گئے ان کو اجر وزلی اور بڑھا کے دے دے گا ان کو اپنے فضل سے وہ امن لذیذ اور وہ لوگ جنہوں نے ہار سمجھا وس تقبروں تک عبر کیا پس سزا دے گا ان کو سزا درناک ولا ید مند ولی ولا نصیرہ اور نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ کے سوا دوستوں نہ مددگار یا لوگوں قد کم برہن من کو یقیناً آ چکے ہیں تمہارے پاس واضح دلیل تمہارے رب کے سے وہ قرآن ہے وانزل نورم مبینہ اور اتارا ہم نے تمہاری طرف نور واضح یعنی قرآن قرآن ایک قرآن ہے ایک نور مبین ہے قرآن کے مطابق نام و صاف فہم کیوں کے پیغمبر کے لیے تو پہلے فرما دیا سجا عمر رسول بلحق کے ایک سو 170 نمبر آئے میں رسول کا منصب بیان ہوا اب رسول منصف کے منصب کے منصب کا بیان ہے اور وہ پورا منو بلائے بس وہ لوگ جو ایمان اللہ اللہ پر و مضبوطی سے تھاما اس کے دین کو فی رحمت بن ہوا فضل حسن قریب داخل کر دے گا ان کو رحمت میں اپنے پاس سے اور فضل میں وہ دیر شرا تم مستقیم اور رہنمائی کرتے گا ان کے سیدھے راستے کی طرف یہ سف تو نہ یہ پوچھتے ہیں فتوی اولتی یفتیکم فی القلالہ اللہ, اللہ فتوی دیتے ہیں تم کو کلا کے بارے میں کلا کیا ہے یہ مرحلہ اگر کوئی آدمی مرا لس الگ اللہ دن اس کی اپنی اولاد نہیں ہے و لگو اوپتن اس کی بہن ہے پناہ اس کو ماتارا کہ وہ ہاتھ الے گی جو بھائی چھوڑ والا وہ یار سوہا بھائی بہن کا وارس ہوگا اگر وہ مری علم یق اللہ والس اگر وہ مری اور بچہ نہیں پہن کا نقس نتنی پس اگر بہن دو یا دو سے زیادہ ہے یعنی اگر دو ہے پل ہوں مسانی ترکار بس ان دونوں بہنوں کے لیے دو سلو سے جو بھائی چھوڑ بھرا ویل کر جان ہو سار اور اگر ہے بہن بھائی مرد اور عورتیں بہت سارے پل کرے میں سلو بس واسطے مذکر کے مانند دوہرے حصے کے دو لڑکیوں کے دو لڑکیوں کا ایک حصہ یعنی ایک حصہ لیکن جو خواتین دو ایک کے برابر ہے تو میں واسطے مرد کے مانند حصے دو عورتوں کے جو بہین اللہ ہو نہ کو منت دلو بیان فرما چلنا تمہارے لیے کہ تم بے کو نہیں اللہ ہو بالکل شعی اور اللہ ہر چیز کے جاننے والے سورت نساء جو نعمتوں کے بیان میں تھی اور تین حصوں میں منقسم دی پہلا حصہ ستاون آیات کا تھا اور سولہ مسائل تھے اور ان مسائل کو لوگ خود آپس میں طے کر سکتے عمل کر سکتے دوسرے سے نل آیاب و رکمن طور جو سے شروع ہے یہ پچہتر آیات اور صرف آٹھ اہم مہم مسائل ہے اور اس کے لیے حاکم اور قزائے قاضی کی ضرورت ہے آخری حصے میں لوگوں کی میں بیان ہوئی کہ آدمی پہچان لے آدمی کو ایک مہمان دور سے آیا آپ سے ملنے آپ نے نہیں پہچانا اس کا ادب نہیں ہوا توازو نہیں ہوئی ایک آدمی قریب سے آیا آپ اور زیادہ آگے پیچھے ہوئے وہ خدا رانے کے کیا ہو گیا اس کو ظاہر ہے استاذ کا جو احترام ہے شاگرد کا وہ نہیں مہمان کا جو خیال ہے پاس رہنے والے کا وہ نہیں مقام اور مرتبے کو دیکھ کر کے لوگوں کو پہچانا جائے جسے اہلی کتاب مشرقین مناسبین مومنین تمام لوگوں کے علاحدہ علیحدہ کیٹیگریاں اور درجات و توقعات صورت کے اخیر میں بیان ہوئے